You are listening to Radio Ahmadiyya the real voice of Islam Ahmadiyat zindabad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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ اعوذ باللہ من الشیطان شعید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 فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين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 ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 قیام وقلا وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا سی تَكْسِبُونَ بس کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی کو سخت عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال بنائے گا بچ سکتا ہے اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو جو تم قصب کرتے تھے قَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں عذاب نے اس طرف سے آ جس طرف کا وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے پدا في فی الحطا بخی عتی اکب لو م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 ایک عظیم فصیح و بلی قرآن جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کرے شرا کرشر کی سون متشاكسون ورجلا سلاما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا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 نہیں جانتے زندہ خدا سے دل جلگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مردب سے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مرد بے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا, تو خوب تھا, تو خوب تھا کیسے کہانیاں نہ سناتے تو خوب تھا تو خوب تھا کس کہانیاں نہ سناتے تو خوب تھا تو خوب تھا زند نشان کوئی دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ, زندہ نشان کوئی دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا اپن تئی جو آپ ہی مسلم کہا تو کیا کہا تو کیا اپن تئی جو آپ ہی مسلم کہا تو کیا کہا تو کیا مسلم بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مسلم بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا تب دین میں لگا دیتے زندگی زندگی تبلغ دین میں لگا دیتے بے فائدانہ وقت گواتے تو خوب تھا تو خوب تھا بے فائدانہ وقت گواتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو था, तो था दुनिया की खेल कूद में नासिर पड़े हो क्यों पड़े हो क्यों दुनिया की खेल कूद में नासिर पड़े خدا میں دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا یاد خدا میں دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے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 باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت ثامعین ریڈیو احمدیہ ہم ہر اتوار کی شب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں جب میں کہتا ہوں اتوار کی شب تو یہ اردو پروگرام ہے ورنہ ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے کہ شب نو بجے سے گیارہ بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کا پروگرام ہمارا عربی اور بنگلہ زبانوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے براہ راست پروگرام ہے جبکہ اتوار کو ہم آٹھ بجے شب یہ پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں اور بارہ بجے تک ہم اور آپ ساتھ رہتے ہیں اتوار کے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں تین گھنٹے براہ راست پروگرام پیش کیا کرتے ہیں جبکہ کہ آخری گھنٹے میں ہم اپنے سننے والوں کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنسرہ العزیز کے تازہ ترین خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں آج کے پروگرام میں 20 جولائی سن 2018 کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کی جائے گی جو کہ پروگرام کے آخری گھنٹے کا حصہ ہوگی ریڈیو احمدیہ ہمارے سننے والے جانتے ہیں آپ کی خدمت میں مختلف نو مضامین لے کر حاضر ہوتا ہے ہر مہینے کے پہلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی سیرت کا کوئی ایک پہلو لے کر حاضر ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پروگرام ہیں جن میں ہم فقہی مسائل کی بات کرتے ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور مرزا محمد افضل صاحب ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں انصر رضا صاحب کے جو پروگرامز ہیں وہ عموماً صداقت حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ صرۃۃ وسلام کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں ایک پروگرام ہمارے مربیوں کا پینل ہے علماء کا پینل جو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتا ہے جس میں امتیاز احمد سرا صاحب بھی ہیں صادق صاحب بھی ہیں مکرم و محترم زاہد عابد صاحب ہیں وہ آپ سے بات کرتے ہیں اسلام اور مغرب کی بالخصوص اس معاشرے میں جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں اور جس طرح سے ہمیں ایک حقیقی اسلام کا پیغام دنیا کے سامنے رکھنا ہے یہاں پر تو اس کے لیے کیا مسائل اور کوششیں کی جا رہی ہیں اس کی بابت آپ سے گفتگو ہوتی ہے اور پھر ایک پروگرام ہے جس میں ہم کتب سیدنا حضرت مسیح مہود علیہ السرۃ والسلام کی بات کرتے ہیں وہ عظیم الشان علمی اور روحانی خزائن جو آپ نے اس دور میں ہمارے سامنے رکھے ان کا تعارف آپ سے پیش کیا جاتا ہے یہ پروگرام جب ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں تو ہمارے ساتھ مکرم و محترم مصباح بلو صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہوتے ہیں آج بھی مصباح بروز صاحب موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے سلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ سامعین ریڈیو احمدیہ کا مقصد بڑا آسان سا ہے ہم آپ کے سامنے آپ ہی کی زبان میں بالخصوص ہمارے وہ احباب جن کا تعلق پاکستان ہندوستان سے ہے جو اردو زبان بولتے ہیں اردو زبان سمجھتے ہیں ہم ان کو مخاطب کرتے ہیں اور احمدیت کا موقف جماعت احمدیہ کا موقف اپنی زبان میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں وطن عزیز میں تو یہ سہولت ہمیں میسر ہی نہیں بلکہ ہر آئے دن یا ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل سے مشکل تر ہے کہ ہم اپنی کوئی بھی بات آپ تک پہنچا سکیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ موقع ہمیں اس معاشرے میں میسر ہے جہاں ہم آپ کے سامنے جماعت احمدیہ کا موقف پیش کر سکتے ہیں ہمارے سامعین اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ موقع جب ہم پیش کیا کرتے ہیں تو یہ یک طرفہ نہیں ہوتا ہم آپ کو بھرپور موقع فراہم کرتے ہیں پلیٹ فارم uh, مختلف آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ ٹیلی فون براہ راست ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں یا ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ بذریعہ ای میل آپ اپنا سوال اپنی رائے ہم تک پہنچائیں ہر وہ ذریعہ ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں جس سے آپ اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہماری درخواست صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ جو موضوع ہم لے کر چل رہے ہیں کوشش کیجئے کہ اس موضوع سے متعلق رہیں تاکہ تین گھنٹے میں اس موضوع پہ سیر حاصل گفتگو کی جائے اور دوسری درخواست ہماری ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی کچ بحثی نہیں چاہتے ہم تہذیب اور علم کے دائرے میں قرآن کریم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سوالوں کے اور آپ کے سوالوں کے جوابات تلاش کرتے ہیں تو جب آپ آن ایئر ہیں آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہزاروں لوگ آپ کو سن رہے ہیں اپنی گفتگو اپنا طرز عمل ایسا رکھیں جو اس کے شایان شان ہو انہی درخواست کے ساتھ انہی گزارشات کے ساتھ ریڈیو احمدیہ الحمدللہ جاری ہو ساری ہے اس پروگرام میں ہم اور آپ مل کر سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے گزرتے ہیں پروگرام میں ہم جب پروگرام شروع کرتے ہیں تو پہلا جو کچھ دورانیہ بیس پچیس تیس منٹ کا ہے اس میں ہم آپ کے سامنے موضوع کو کھولتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ریڈیو احمدیہ کا موضوع کیا ہے اس موضوع کی تفصیلات پر جاتے ہیں اور پھر فورم کھل جاتا ہے اور آپ کو موقع دیتے ہیں سوالات کا عامین جب ہم سوالات کی طرف آئیں گے تو ہم آپ سے اسٹوڈیوز کا نمبر بھی آپ کو بتائیں گے ای میل ایڈریس بھی آپ کو بتائیں گے ویب سائٹ بھی آپ کو بتائیں گے جس پر جا کر آپ اپنی رائے اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں یہ تمام سلسلہ جاری رہے گا تقریباً گیارہ بجے تک اور پروگرام کے آخر میں ہم حزب توفیق حزب سابق جو ہمارا ایک ایجنڈا ہوتا ہے آپ کی خدمت میں ہم امام جماعت احمدیہ کی خود جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے مصباح صاحب اس ابتدائیے کے بعد اب میں آپ کی طرف آؤں گا آج ہمارے سامعین کے لیے کیا موضوع آپ لے کر آئے ہیں جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلّلّہ محمدن محمد اعلیٰ علیہ محمد و بارک وسلم حمید و مجيد جيسا كہ ابھى ذكر ہوا آج کا پروگرام حضرت اقدس مسیح مسيح علیہ السلام کی کتابوں کے حوالے سے ہے یعنی کسی کتاب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے تو آج بھی ایک کتاب کا تعارف پیش کیا جائے گا جتنا وقت ميسر ہوگا آج کی پروگرام کے لیے جو کتاب انتخاب کی گئی ہے یہ تسكرت الشہادن ہے تسكرت الشہاد جی اس کی وجہ یہ ہے اختیار کرنے کی اس کو اس مہینے میں کہ یہ جولائی کا مہینہ ہے اور جولائی ہی کے مہینے میں چودہ جولائی سن انیس سو تین وہ دن تھا جب افغانستان میں سرزمین کابل میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ایک پیروکار کو محض اس وجہ سے سنگسار کر دیا گیا کہ وہ اس زمانے کے امام مہدی پر ایمان لائے تو وہ آئے تھے قادیان حضرت شاہزادہ مولوی عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ مہینے بلکہ کچھ ہفتے حضور کی صحبت میں وقت گزار کر واپس گئے تو ایک بہت ہی بزرگ شخصیت تھی وہ سرزمین افغانستان کی اور بڑا رتبہ تھا لیکن حضرت تقدس مسیح مد علیہ السلام کی بیت میں آنے کے بعد تو وہی کفر کے فتوی جیسا کہ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں مولوی حضرات کی طرف سے تو خواہ وہ کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو لیکن جب مولوی صاحبان کے ہتھے چڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ ہی بچا آ سکتا ہے بہرحال یہ صاحبزادہ عبدالطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس گئے افغانستان انہیں پتہ تھا کہ حالات بڑے سخت ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے یہ پیغام ان کو بھی دینا ہے تو بہرحال وہاں گرفتار کر لیے گئے اور امیر کابل نے بار بار ان کو فرمائش کی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں احمدی نہیں ہوں جی تو میں آپ کی جان چھڑوا سکتا ہوں جی ہاں تو انہوں نے ہر وقت یہی جواب دیا کہ میں احمدی ہوں تو میں کیسے انکار کر دوں کہ میں احمدی مسلمان نہیں ہوں ٹھیک ہے تو لا اللہ, اللہ محمد رسول اللہ میرا اسلام پر اتنا ہی ایمان ہے جتنا آپ لوگوں کا ایمان ہے ہاں میں نے یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی ہے کہ حضور کی پیشگوئیوں کے مطابق جو امام مہدی آنے والے تھے ان کی بات میں نے کر لی ہے تو اس کا میں انکار نہیں کر سکتا تو بہرحال اس پر بالآخر آپ کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا گیا جی. اور یہ سنساری جو ہے یہ جیسا کہ میں ابھی بتایا چودہ جولائی یعنی یہ جولائی کا مہینہ ہے جی. تو چودہ جولائی سن انیس سو تین کو عمل میں آئی اور آپ کی لاش جو ہے وہ تین دن تک پتھروں کے نیچے ہی پڑی رہی تو بہرحال یہ خبر جب حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو آئی تو حضور نے پھر اس کے متعلق یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے تذکرہ شہادتین جی شہادتین کا مطلب ہے دو شہادتیں جی تو ایک تو یہی شہادت تھی حضرت صاحبزادہ مولوی عبداللطیف صاحب شہید اور ایک شہادت ان سے پہلے انہی کے ایک شاگرد حضرت مولوی عبدالرحمن صاحب جی کی تھی گو کے پہلی شہادت واقعاتی طور پر حضرت مولوی عبدالرحمٰن صاحب کی ہے ان کو بھی کابل میں شہید کیا گیا اور اس کے بعد سردادہ مولوی عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے لیکن وہ چونکہ شاگرد تھے اور حضرت مولوی صاحب کے کہنے پر ہی کادیان آئے تھے اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا ایک نہایت ہی بلند مرتبے والی بزرگ شخصیت تھی تو اس لحاظ سے مقام بزرگی میں ان کا بہرحال نام ہے اور اسی وجہ سے ان کا نام جماعت میں زیادہ جانا جاتا ہے تو بہرحال اس میں مسیم عودیہ السلام نے یہ کتاب لکھی ہے تسکرت الشہادین جو روحانی خزائن کی جلد نمبر بیس میں موجود ہے اور اس میں جو چھ سات کتابیں ہیں ان میں پہلی کتاب یہی تسکرت الشہادین ہے اس میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس زمانے میں اگرچہ آسمان کے نیچے طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں مگر جس ظلم کو ابھی میں زیل میں بیان کروں گا وہ ایک ایسا دردناک حادثہ ہے کہ دل کو ہلا دیتا ہے اور بدن پر لرزہ ڈالتا ہے اس کے بعد حضور نے پھر اپنی آمد کا مقصد جو ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وقت جو ہے وہ خود تقاضا کر رہا تھا کہ کسی مسلح کو آنا چاہیے اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجھے تبلیغ حق اور اصلاح کے لیے معمور فرمایا اور میں نے اس حکم کی پابندی سے عام لوگوں میں بذریعہ تحریری اشتہارات اور تقریروں کے یہ ندا کرنی شروع کی کہ اس صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں تا وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں اور اس کے بعد پھر حضور نے اپنی الہامات جو ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ یہ دیکھیں براہن احمدیہ کے دور میں ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبریاں دے دی تھیں وہ الہامات بھی حضور نے درج کی ہیں ان کا اردو ترجمہ جو عربی الہام ہیں ان کا اردو ترجمہ بھی حضور نے یہاں درج کیا ہے جی اور پھر یہ سارا ذکر کرنے کے بعد حضور نے ذکر واقعہ شہادتین کا ذکر فرمایا ہے یہ صفحہ نمبر نو پر سے شروع ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ شاہزادہ عبدالطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بزرگ نہایت پاک باطن اور اہل علم اور اہل فراست اور خدا ترس اور تقوی شیار تھے جی اس لیے ان کے دل پر ان دلائل کا کبھی اثر ہوا اور ان کو اس دعوے کی تصدیق میں کوئی دقت پیش نہ آئی اور ان کی پاک کانشیس نے بلا توقف مان لیا کہ یہ شخص من جانب اللہ اور دعوی یہ دعویٰ صحیح ہے اور ان کے اس کے بعد انہوں نے میری کتابوں کو دیکھنا شروع کیا اور آہ کتابوں کے ذریعے بھی انہوں نے حق کو پہچان لیا آگے مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی تو قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ان کو اپنی پیروی اور اپنے دعویٰ کی تصدیق میں ایسا فنا شدہ پایا کہ جس سے بڑھ کر انسان کے لیے ممکن نہیں اور جیسا کہ ایک شیشہ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے ایسا ہی میں نے ان کو اپنی محبت سے بھرا ہوا پایا جی یعنی یہ چند دنوں کی صحبت کا اثر جی ہے جی کہ کس جی طرح حضرت شاہزادہ صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ نے مسیح معود علیہ السلام کی صداقت کو پہچانا اور اتنی فرما برداری اور اخلاص اور محبت جو ہے وہ دکھائی ہے آگے حضور یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ در حقیقت ان راست بازوں میں سے تھا جو خدا سے ڈر کر اپنے تقوا اور اطاعت الہی کو انتہا تک پہنچاتے ہیں اور خدا کے خوش کرنے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان اور عزت اور مال کو ایک ناکارہ خسو خاشاک کی طرح اپنے ہاتھ سے چھوڑ دینے کو تیار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور کہ ان کی ایمانی قوت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ اگر میں اس کو ایک بڑے سے بڑے پہاڑ سے تشبی دوں تو میں ڈرتا ہوں کہ میری تشبی ناقص نہ ہو جی تو یہ آ... آ... الفاظ ہیں اس بزرگ شہید کے لیے حضرت شہزادہ عبدالطیف صاحب شہید جن کا خون محض احمدی مسلمان ہونے کی وجہ سے افغانستان میں بہایا گیا جی اس کے بعد پھر حضور نے سارا واقعہ جو ہے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ کس طرح گرفتاری ہوئی جی اور پھر مباثہ بھی ہوا جا. یعنی اس میں ان کو چانس دیا گیا تو حضرت شاہدادہ صاحب جیسے ہی قرآن کریم سے دلائل دیتے تھے تو آگے سے وہی کافر ہے کافر ہے یعنی بجائے اس کا جواب دینے کے کافر ہے کافر ہے, کافر ہے کا شور مچا دیتے تھے تو یہ مباحثہ بھی ہوا اس کے بعد بہرحال پہلے سے یعنی یہ طے تھا کہ اگر یہ باز نہیں آتے جا. احمدی اسلام ظاہر کرنے سے تو پھر ہم ان کو ضرور سنگسار کریں گے جا. تو بڑی سخت حراست میں ان کا رکھا گیا بڑی وزنی زنجیریں تھیں جو ان کو پہنائی گئیں اور بہرحال جب وہ ثابت قدم رہے اپنے ایمان پر تو پھر بلاخر ان کو شہید کر دیا گیا سنسار کر کے تو یہ حضور نے سارا واقعہ جو ہے اس میں بیان کیا ہے لیکن اس سے پہلے حضور نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ قادیان میں آ کر وہ ایسے نہیں کہ بغیر کچھ سنے جو ہے وہ مجھ پر ایمان لے آئے میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سامنے اپنے دلائل رکھوں کہ کیا میرے آنے کا مقصد تو انہوں نے کہا جی رکھیں بتائیں مجھے تو وہ کئی مجلسیں ہیں قادیان میں جو انہوں نے اٹینڈ کیں اور حضرت مسیح عید علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ ہے جی. اور قادیان میں جو احباب بزرگان رہتے تھے حضرت شاہزادہ مول عبدال... نور الدین صاحب جی. بہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان تھے ان کی مجلس بھی تھی لیکن بہرحال حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کی ذات میں وہ بالکل فنا ہو چکے تھے بہت محبت تھی کئی باتیں ان کے بارے میں آئی ہیں بالکل تو یعنی یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور عموماً صبح سیر پہ جاتے تھے جی تو جب سیر کر کے واپس آتے تھے اور تو حضرت صاحبزادہ صاحب اپنی پگڑی سے حضرت مسیح محدود السلام کے جوتے جو ہیں ان پر سے مٹی جو ہے وہ جھاڑ دیتے تھے اور جو مٹی اپنے کپڑوں پہ پڑی ہوتی تھی جی وہ سر تک نہیں جھاڑتے جب تک یہ خیال یعنی ان کو گزر گیا ہو کہ ہاں اب حضور نے صاف کر لیے ہوں گے تو یہ محبت تھی حضرت شاہزادہ اور یہ عبدالعطیف صاحب شہید رضی اللہ عنہ کی تو وہ سارے دلائل ہیں جو حضور نے یہاں بیان کی کہ میں نے حضرت شاہزادہ صاحب کے سامنے کیا کیا باتیں پیش کی جی. تو اس میں وفات مسیح کا بھی ذکر ہے اور سارا دلائل کے ساتھ حضور نے بیان کیا ہے تو جیسا کہ یہ باتیں اس زمانے میں یعنی آج سے تقریباً ایک سو پندرہ سال پہلے جی. دلائل ایک متلاشی حق کے لیے کارآمد کا تھی اسی طرح آج بھی یہ باتیں جو ہیں وہ وہ شخص جو واقعی حق کی تلاش میں ہے جب ان کا مطالعہ کرے گا تو پہچان لے گا کہ واقعی قرآن کریم کی آیات ہیں اور ان سے دلیل جو ہے وہ پیش کی گئی ہے تو یہ واقعہ ہے جو اس میں بیان ہوا تو حضور نے پھر آ, آگے لکھا ہے کہ میری جماعت ایک نمونے کی محتاج تھی थी. تو حضرت شہزادہ صاحب نے وہ نمونہ میری جماعت کو دے دیا ہے بالکل. تو کچھ حصہ پھر اس واقعہ شہادت کے بعد آ, حضور نے جو دیگر دوسرا مضمون بیان کیا اس کا بھی ہم ذکر کریں گے آ, لیکن یہ فی الوقت اتنا کہ حضور نے اپنے دلائل اس میں بیان کیے ہوئے ہیں اور حضرت شہزادہ صاحب کی شہادت کا ذکر جو ہے اس کی تفصیل بیان کی ہوئی ہے چلیں بہت شکریہ مصباح صاحب ضرور ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے آگے بڑھیں گے اور حضرت صاحب دادا صاحب کی اپنی شخصیت پر بھی تھوڑی سی اور بات کریں گے جی آپ کا تعلق ایک نہ صرف کہ سید خاندان سے تھا بلکہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور آپ کی شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں تھی جی اور ان کے بھی جو ایک باتیں بیان کی گئی ہیں عظیم الشان لنگر جاری رہتا تھا اور ان کے یہ بھی باتیں ہیں ہم وہ کہتے تھے کہ یہ وقت ہے جی اور ایک دو مرتبہ انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ انہیں امام مہدی بالکل بنایا جائے جی جی میری ایک ان سے نسبت اس طرح سے ہے کہ میں نے بچپن جس گھر میں گزارا جی جی جہاں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ترجمہ پڑھا جو دینی تعلیم ہوئی ساری ان کی پوتی کے گھر ہوئی ہے اچھا اور میں نے بہت قریب سے اس خاندان کو بھی دیکھا اور ان کی نیکی اور تقوے کو بھی دیکھا ہے اللہ کے فضل سے وہ مقام اور اس جگہ پر ہیں جو واقعتاً حقیقتاً جسے کہتے ہیں سالح لوگ ہوتے ہیں جی الحمد جی جی تو بہت ایک عظیم الشان شخصیت جس کا ذکر سامعین آج ہم کر رہے ہیں حضرت صاحبزادہ عبدالطیف شہید صاحب یہ ہمارے آج کے پروگرام میں تذکرۃۃ الشہادین کا ذکر ہے اور کتاب کے دوسرے حصے کی طرف بھی آئیں گے جہاں پر دوسرا مضمون بیان کیا گیا ہے آپ کو دعوت ہے کہ آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416 ون سکس فور ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 1855 فور ون زیرو سکس فائیو ٹو آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں کال کیجئے اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ میں شامل ہوں مکرم محترم مصباح بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوال کے جواب کے لیے اگر آپ براہ راست اس پروگرام میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو آپ جو کنٹرولز پہ آپ کا فون اٹھائیں آپ انہیں بھی اپنا سوال لکھوا سکتے ہیں وہ ہم تک پہنچا دیں گے اگر آپ فون نہیں کر سکتے آپ اسمارٹ فون وغیرہ پہ خود یہ پروگرام سن رہے ہیں اور آپ کمپیوٹر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو بذریعہ ای میل بھی آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے QA Q سے کوشچن اور A سے آنسر دو ہی لفظ ہیں qa اے voiceofislam.ca وائس آف www.voiceofislam.ca ڈاٹ احمدیہ www کی آفیشیل ویب سائٹ بھی ہے اس ویب سائٹ وائس جو کہ ایک ہی لفظ ہے voiceofislam.ca کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ اس کے آرکائیو سیکشن میں جا کر آج سے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی سنی جا سکتی ہے یہی نہیں بلکہ آپ اسی ویب سائٹ voiceofislam.ca کے ذریعے کانٹیکٹ ایس میں جا کر آپ اپنا سوال اپنی رائے اپنا تبصرہ سب ہم تک پہنچا سکتے ہیں موقع اور وقت کی مناسبت سے آپ کی ای میلس یا ای میل کے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں ایک دفعہ پھر موضوع کی مناسبت بھی ضروری ہے اگر آپ کا سوال موضوع سے بالکل ہی ہٹ کر ہو اور ٹیلی فون کال زیادہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی ای میل کو کسی دوسرے پروگرام کے لیے اٹھا رکھیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ای میل کا جواب ضرور دیا جاتا ہے اور آپ کی ای میل پہ جو آپ نے سوال کیا ہوتا ہے جو حوالہ مانگا ہوتا ہے بسا اوقات آپ نے حوالے کے لیے کوئی ایک ثبوت مانگا ہوتا ہے کہ حوالہ تو دیا تھا لیکن اس کا ثبوت بھی دیں تو آپ کو وہ ای میل کر دیا جاتا ہے پروگرام میں اس کا تذکرہ ضروری نہیں ہوتا تو کیو اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ ای میل ایڈریس ہے اور ڈبلیو ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے آپ یہ پروگرام بھی سن سکتے ہیں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اسی طرح سے 4164106522 فور ون سکس فور ون زیرو سکس ریڈیو احمدیہ کا نمبر ہے آپ کال کیجیے اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنے مصباح بلو صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور میں ہوں آپ میزبان صفی راجپوت یہ پروگرام جاری رہے گا براہ راست پروگرام جاری رہے گا شب گیارہ بجے تک لیکن ریڈیو احمدیہ کی نشریات آپ کے ساتھ رہتی ہیں شب بارہ بجے تک مصباح صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں جیسے ہمارے پاس کالز آئیں گی ہم اپنے پروگرام میں کالز جمع بھی کرتے رہیں گے حضرت صاحب زیادہ عبدالطیف شہید کی شہادت کا ذکر تو ہم نے کیا اگر آپ تھوڑا سا ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتا سکے ہمارے سامعین کو جی حضرت شاہبزادہ عبدالطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جیسا کہ ذکر ہوا بڑی علمی شخصیت تھی سید جی. خاندان سے ان کا تعلق تھا جی اور افغانستان کا علاقہ خوست جی ہے وہاں کے وہ رہنے والے تھے اور بڑی جاگیر بھی تھی ان کی تو یعنی ایک تو روحانی بڑا مقام تھا جی ان کے ہزاروں شاگرد تھے اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر بھی بڑی وجاہت ان کو نصیب کی تھی عطا کی تھی کہ جو شاہی خاندان میں جو پروگرام ہوتے تھے رسمیں ہوتی تھیں تو اس میں ان کو بلایا جاتا تھا ٹھیک ہے یہاں تک کہ جو امیر کی دستار بندی ہے وہ بھی آپ ہی کے ہاتھوں سر انجام پاتی تھی जी. تو یہ مقام اور مرتبہ تھا اسی وجہ سے جو میں نے بیان کیا کہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے امیر کابل جو ہیں وہ بار بار آپ کو کہتے تھے کہ آپ اب بھی اپنے احمدی ہونے سے انکار کر دیں تو میں باہر خود ہی منہ دے دوں گا جی آپ میرے کان میں کہہ دیں کہ آپ بالکل یہاں تک بات تو موجود. لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو بہرل یہ ان کا علمی مقام اور مرتبہ تھا تو آپ پھر انیس سو دو میں حج کے لیے کے ارادے سے نکلے لیکن ان دنوں میں چونکہ تعاون تھی ہندوستان میں تو ہندوستان کے لوگوں کے لیے حج کا راستہ جو بند کر دیا گیا ٹھیک ہے, ہے تو آپ جب لاہور آئے تو یہ اطلاع آپ کو ملی تو آپ نے یہ سفر جو ہے اس کو پھر کادیان کی طرف موڑ لیا کہ جب آئے ہیں تو حج تو نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے لیکن چلیں حضرت مسیح محدود السّلام سے ملاقات کر کے جاتے ہیں تو جنوری کے مہینے میں آپ آئے قادیان اور یہ عرصہ آپ نے پھر دو تین مہینے یہیں گزارا بلکہ جنوری کے مہینے میں ہی انیس سو تین میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو ایک مقدمے کے سلسلے میں جہلم کا سفر اختیار کرنا پڑا حضور کا یہ سفر جہلم تاریخ اہمیت میں بڑا مشہور ہے ایک ہی سفر ہے جو حضور نے جہلم کا کیا تو اس سفر میں کی جہاں اور خاص خاص باتیں ہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت شاہزادہ صاحب کو حضور کی معیت کا شرف حضور کے ساتھ سفر کرنے کا شرف حاصل ہوا جی. تو کئی جیلم میں ہر اسٹیشن پہ بہرحال بل آتے تھے لوگ حضور کی دیدار کے لیے تو جیلم میں جب حضور حضرت شاہزادہ صاحب سے مخاطب ہوتے تو فارسی میں گفتگو تو پھر بعض آباب حضور آب سے درخواست کرتے کہ حضور اردو میں بھی کچھ بیان فرمائیں تو یعنی اتنا حضور کو جو ہے لحاظ تھا شاہزادہ صاحب, صاحب کی شخصیت کا کہ بعض دفعہ مجلس کو مخاطب ہوتے تھے تو ان سے بات کر کے جب شاہبزادہ صاحب, صاحب سے بات تو شاہبزادہ صاحب, صاحب کی وجہ سے فارسی میں حضور گفتگو فرماتے تھے بہرحال یہ سفر ہوا واپس قادیان آ گئے اور قادیان میں پھر وقت گزارا کچھ اور اس دوران ہی کچھ آپ نے ایسی خوابیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے دیکھ لیے تھے کہ آپ کو جو ہے وہ احمدیت کی وجہ سے شہید کر دیا جائے گا جی ہاں آپ خود سناتے کہ میں نے حضور یعنی زمین جو افغانستان کی وہ یہ کہہ رہی ہے سر بدے اپنا سر دے دو جی ہاں تو اور وہاں ادم مسیح علیہ السلام کے جو الہامات ہیں براہین احمدیہ کے دور کے یعنی اٹھارہ سو اسی جبکہ ابھی سلسلہ احمدیہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی نظر کیل میں تو تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کر رہا ہے لیکن ادم مسیحمد علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا کرنے والا ہے تو اس زمانے میں جو الہام ہوئے براہن احمدیہ میں اس میں ایک یہ الہام بھی ہے کہ شاطان تسبہان جی. کہ دو بکریاں جو ہیں وہ ذبح کی جائیں گی جی. تو یہ الہام ہوا اب اس کا اٹھارہ سو اسی کا یہ الہام ہے جو چھپ گیا تو اس کے بعد انیس سو تین میں انیس یعنی بیس سالوں بعد جا کے یہ واقعاتی طور پر الہام پورا ہوتا ہے کہ دو بکریاں ذبح کی جائیں گی سے مراد دو ایسے مخلص وجود ہیں جن کو احمدیت کی وجہ سے شہید کر دیا جائے گا yeah. بکری جو ہے ایک بڑا معصوم سا جانور ہے یعنی وہ ضرر رساں نہیں ہے کہ انسان کو مارتا ہو اور کوئی فساد پھیلاتا ہو ایسا جانور ہے جو گھروں میں پالا جاتا ہے دودھ اس کا پیا جا. جاتا ہے اس سے یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے جا. تو لفظ شات میں بھی یہی تھا کہ وہ جو وجود ہوں گے ذراں یا فسادی نہیں ہوں گے بلکہ نہایت ہی فائدہ بخش وجود ہوں گے دنیا کے لیے ان کو ذبح کر دیا جائے گا تو یہ انیس سو ایک اور انیس سو تین میں پھر جو ہے وہ الہام الحام مسیح عدودیہ السلام کا اس کی تعبیر جو ہے وہ ظاہر ہوئی تو اس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ تین دن تک حضرت شاہزادہ صاحب, صاحب کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پتھروں تلے وہیں پڑی جی. رہی پہرا تھا کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی لیکن بہرحال وہاں شاگردوں کا جو جوش تھا اور محبت تھی وہ بھی دم آ رہی تھی تو انہوں نے راتوں رات پھر ایک دفعہ موقع پا کر اس باڈی کو وہاں سے نکالنے میں وہ کامیاب ہو گئے اور وہاں سے نکال کر کہیں دور راستے میں ان کو دفنا دیا لیکن ان کی قبر کا اس جنہوں نے نکالا ان کو تو پتہ تھا لیکن بعد میں پھر علم نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے تو یہ شہادت تو ہو گئی لیکن سرزمین افغانستان میں جماعت احمدیہ کی بنیاد پڑ چکی تھی تو وہ شاگرد جو آپ کے تھے وہ پھر ہجرت کر کے قادیان آ گئے اور ایک بڑی تعداد ہے افغانستان کے ساتھ وابستہ احمدیوں کی جو حضرت شہزادہ صاحب کے شاگرد تھے اصل میں تو ان میں حضرت مولوی عبدالستار صاحب بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت احمد نور صاحب قابلی حضرت صاحب نور صاحب قابلی حضرت مولوی عبداللہ خان صاحب حضرت مولوی غلام احمد خان صاحب یعنی ایک فہرست ہے بزرگان کی جن کا تعلق افغانستان سے تھا اور وہ حضرت صاحبہ صاحب کے شاگرد تھے ٹھیک تو ان کو احمدیت قبول کرنے کا موقع ملا اور وہ قادیان آئے ان کی نسلیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب پوری دنیا جی میں پھیلی ہوئی ہیں تو یہ اور اس میں ساتھ یہ بھی ہوا کہ حضرت صاحب کی بیوی بھی تھیں اور بچے جی بھی تھے جی جی ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا بلکہ جی ان کو افغانستان سے جو ہے جلا وطن کر دیا جی گیا جی جی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو افغانستان کی اوپر والی سائڈ ہے یہ جو رشیا کی اسٹیٹس کو ملتی جی ہے اس طرف وہ کہیں جا کے انہوں نے پناہ لی اور وہاں کچھ عرصہ گزارا لیکن جی کہتے ہیں کہ بہت ٹھنڈ تھی اوپر پھر برفانی علاقہ شروع ہو جاتا ہے تو بڑے تنگ حالات میں اس مخلص خاندان نے گزارا کیا اس دوران دو بچوں کی بھی دو بیٹوں کی بھی yeah. جو ہے وہ جان چلی گئی حضرت شاہدادہ صاحب کے yeah. بہرحال پھر تین بیٹے جو ہیں وہ اور ان کی والدہ کامیاب ہو گئے کسی طرح یعنی ایک تو وقت گزر چکا تھا حکومتیں حکومت بدل, بدل چکی تھی yeah. تو سفر کر کے پھر یہ صوبہ خیبر پختونخواہ جو ہے yeah. یہاں آ جو وزیرستان کا علاقہ yeah. ہے اس yeah. میں کہیں ان کی کچھ زمین یہاں بھی تھی تو یہاں آ یہ آباد ہو گئی دو بیٹے جو ہیں وہ پھر قادیان آ انہوں نے قادیان میں مدرسے میں وہ استاد طور پر پڑھاتے بھی رہے اب تو اس ان کی جو نسل ہے آگے وہ یہاں امریکہ کینیڈا جیان. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیلی ہوئی ہے تو بہرحال م. یہ حضرت سے آزادہ صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے اس میں عظور نے یہ بھی بیان کیا ہے کتاب تذکرہ تو شہادتین میں جی چلیے یہ بات تو ہماری جاری رہے گی صرف سامین کی قیادہ کے لیے کہ 4164106522 ریڈیو احمدیہ کا نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ کال کرنا چاہیں یہ وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں جب آپ کال کریں تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا وقت انتظار کا بھی ہو تو آپ انتظار کی زحمت اٹھائیے اور پھر آپ کی کال کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر ہیں ان کے لیے ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں جی مصباص جی یہ تسکرت الشہادین کتاب کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں جی یہاں پھر حضور نے مشابتیں بھی حضور چونکہ دعویٰ مسیح مود ہونے کا جی ہے جی جی مسیح, مسیح یعنی حدیثہ علیہ السلام جیسے یہود میں آہ آہ موسیٰ علیہ السلام کے چودہ سو سال بعد آئے تھے اسی طرح حضور نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے امت محمدیہ بھی موسوی موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کے مشابہ ہے جی تو حضور نے یہاں سولہ مشابتیں جو ہیں وہ گنوائی ہیں اپنے درمیان اور طیص علیہ السلام کے درمیان تو جی. جس طرح جی. یہودی امت کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں مسیح بھیجا تو اسی طرح امت محمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسیح موت کو بھیجا ہے تو حضور نے وہ سولہ مشابتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ سولہ مشابتیں ہیں جو میں اور مسیح میں ہیں اب ظاہر ہے کہ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو میں اور مسیح ابن مریم میں اس قدر ادھر ہرگز نہ ہوتی یوں تو تقزیب کرنا قدیم سے ان لوگوں کا کام ہے جن کے حصے میں سعادت نہیں مگر اس زمانے کے مولویوں کی تقزیب عجیب ہے میں وہ شخص ہوں جو عین وقت پر ظاہر ہوا جس کے لیے آسمان پر رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو قرآن اور حدیث اور انجیل اور دوسرے نبیوں کی خبروں کے مطابق گرہن لگا اور میں وہ شخص ہوں جس کے زمانے میں تمام نبیوں کی خبر اور قرآن شریف کی خبر کے موافق اس ملک میں خارق عادت طور پر تعاون پھیل گئی اور میں وہ شخص ہوں جو حدیث سے صحیح کے مطابق آیا ہوں تو یہ بے مختلف اور نشانیاں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ حضور نے بیان فرمائی ہیں فرمایا کہ اس کے باوجود ان لوگوں نے جو ہے وہ میری تصدیق نہیں کی بلکہ میرا انکار کی ہے پھر اس شہادت کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی لکھا ہے کہ شہزادہ صاحب کی شہادت جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایسے یقین کامل کا نمونہ شہزادہ مولوی عبداللطیف شہید نے دکھا دیا جان دینے سے بڑھ کر کوئی امر نہیں اور ایسی استقامت سے جان دینا صاف بتلا رہا ہے کہ انہوں نے مجھے آسمان سے اترتے دیکھ لیا تھا جی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یعنی ایک نمونہ ہے تو اس میں پھر حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں یعنی جب میں شاہدادہ صاحب کی استقامت کو دیکھتا ہوں تو مجھے حضور نے فرمایا کہ اور امید بڑھ جاتی ہے اور میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ آئندہ زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسی روحیں پیدا کرے گا جو عبدالطیف کی روح رکھنے والی ہوں گی جی یعنی یہ نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہ جو پرانی سنت ہے یہی چلتی آ رہی ہے کہ مخالفین جو ہیں وہ ان کو تنگ کرتے ہیں ان کا جینا جو ہے وہ دوبار کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان و ایمان پر استقامت سے قائم رہتے ہیں ثابت قدم رہتے ہیں تو اس سلسلے میں نبیوں کی جماعتوں کو جانوں کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے yeah. تو حضور نے فرمایا چونکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں تو ع ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں میری جماعت میں بھی دکھائے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی روحیں اور پیدا کرے گا جو عبدالطیف کے قائم مقام ہوں گی تو جو حضور کی یہ پیش گوئی تھی وہ بھی بڑی یعنی پوری ہوئی اور محض احمدیت کی وجہ سے لوگوں کو شہید کیا گیا تو اس میں سب سے بڑھ کر تو پاکستان کا ملک ہے جس میں تین سو سے زائد لوگوں کو احمدی لوگوں کو محض عقیدے کی بنا پر شہید کر دیا گیا کہ یہ احمدی ہیں جی تو اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ انڈیا پاکستان میں یہ ہوئے ہوا ہے اس کے بعد انڈونیشیا کی سرزمین ہے جہاں تقریباً بیس کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں بنگلہ دیش میں شہادتیں ہو چکی ہیں احمدی عقیدہ رکھنے کی وجہ سے yeah. کہ مسلمانوں کی دیگر جماعتیں کیوں نہیں آپ کو پسند آتی مسلمانوں کی احمدی جماعت میں کیا رکھا ہے جو آپ جاتے ہیں تو وہ کفر کے فتوے اور قتل کے فتوے تو بنگلہ دیش کی مخلص جماعت نے بھی اپنا ایمان دکھایا ہے اور ان کی جو ارادے ہیں ان کو غلط ثابت کر دکھایا کہ شاید یہ ہمیں ڈرا کر احمدیت کو مٹا دیں ایسا نہیں ہوگا جی. تو پھر دنیا کے مختلف اور ممالک ہیں شام ہے عراق ہے جی. مصر ہے البانیہ ہے تو ان ملکوں میں بھی یعنی شہادتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں تو یہ ایک پیشگوئی تھی مسیح علیہ اسلام کی حضور نے فرمایا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ یہ روحیں میری جماعت میں دکھائے گا تو یہ ایک صداقت کا اور بڑا نشان ہے کہ کوئی بھی شخص یہ پہلے تو خود دعویٰ نہیں کرتا اور پھر ایسی پیشگوئی کر کے نہیں بتاتا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے مسیحم عدیہ اسلام نے اس وجہ سے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی خبر دے دی تھی اور آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے لوگوں کی جماعتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تاریخ ساری بھری پڑی جی ہے. قرآن کریم میں صورت اعضاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ولّم را المومن اللہضاب کہ جب مومنوں نے دیکھا کہ لوگ حملہ کرنے کے لیے ان پر آ رہے ہیں تو وہ ڈرے نہیں انہوں نے کہا oh, یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائیں تھیں کہ لوگ حملہ کے لیے آئیں گے تو سادہ اللہ ہو اور رسول ہو تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے اللہ نے اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا تھا کہ ایسا ہوگا اور یہ ایسا واقعی ہو رہا ہے تو وما اللہ و ماں زاد ایمان تسلیمہ تو ایسے لوگوں کے حملوں نے ان کو کمزور نہیں کیا بلکہ ایمان اور استقامت میں مزید بڑھا دی, مزید بڑھا دی. بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح صاحب ثامعین پروگرام جاری ہے پروگرام کے پہلے گھنٹے سے گزر چکے ہیں ریڈیو احمدیہ آپ سن رہے ہیں میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں مصباح بروس صاحب آج کو جو موضوع عمومی طور پہ ہم اس پروگرام کے لیے لیا کرتے ہیں وہ سیدنا حضرت مسیح محدود علیہ السلات کی کتب کا تذکرہ ہے اور آج تذکرہ جس کتاب کا ہے اس کا نام ہے تذکرہ تو شہادت اور اس میں دن دو شہادتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک حضرت صاحب زادہ ادب شہید رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے جس کا ذکر آپ نے سنا ان کی راست گوئی اور ان کے اخلاص اور تقوے کا معیار بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ پروگرام ہمارا جاری رہے گا شب بارہ بجے تک اور مصباح بلو صاحب گیارہ بجے تک ہمارے ساتھ موجود رہیں گے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ریڈیو احمدیہ آپ کے لیے اپنی لائنز کھولتا ہے ہمارا اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو اور ہمارا ٹول فری نمبر ہے 1855 ایٹ فائیو فائیو 4106522 ون آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ براہ راست ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ آپ کو پروگرام کے شروع میں ہم نے بتایا کہ ریڈیو احمدیہ احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم احمدیہ مسلم جماعت کے موقف اپنے سننے والوں کے سامنے پیش کریں جو بھی بات کریں گے جو بھی سوال آپ کریں گے کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ ہم اس کے جواب آپ کو قرآن کریم حادث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی آپ کو دیں سلسلہ یہ جاری رہتا ہے آپ فون اٹھا سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں 4164106522 یا پھر ٹول فری نمبر 18554106522 پر اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ای میل ایڈریس ہے کیو سے کوشچن اور اے سے آنسر کیو اے ایٹ یا پھر آپ ہماری ویب سائٹ www.voiceofislam.ca ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ وائس آف اسلام ایک ہی لفظ ہے وائس آف اسلام پر جا کر اپنے تاثرات اپنی رائے اپنے سوال سب ہم تک پہنچا سکتے ہیں کانٹیکٹ اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہمارا ایک پروگرام پیش کیا جاتا ہے ہفتے کی رات کو نو بجے شب ہم اسی فریکوینسی پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پروگرام جو ہفتے کو پیش کیا جاتا ہے وہ دو پروگرام ہیں ایک ایک گھنٹے کے پہلے گھنٹے میں عربی زبان میں براہ راست اسی اسٹوڈیو سے ہمارے عربی برادران جو عرب سے تشریف لائے ہیں احمدی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عربی پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں براہ راست ہے اس میں بھی سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے پھر ہمارے بنگلہ زبان میں پروگرام پیش کیا جاتا ہے اس میں بھی ہم سوال و جواب کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رکھتے ہیں ان دو پروگرامس کے دوران یہ نو سے 10 اور 10 سے 11 ہفتے کو ہوتا ہے جب اتوار کو یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں 8 بجے شب لے کر حاضر ہوتے ہیں اور شب 12 بجے تک ہم اور آپ ساتھ رہتے ہیں صرف اتنی سی تبدیلی ہوتی ہے کہ 8 سے 10 بجے تک آپ ریڈیو احمدیہ ایف ایم پر سنتے ہیں اور اس کے بعد 10 بجے سے 12 بجے تک ہمارا جو پروگرام ہے وہ پیش کیا جاتا ہے اے ایم فائیو تھرٹی پر تو دس سے بارہ بجے تک پروگرام اے ایم فائیو تھرٹی پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جب کہ آٹھ سے دس بجے تک یہ پروگرام اسی فریکوینسی پر آپ سنیں گے تو اس فریکوینسی پر ہم اپنے آخری گھنٹے میں ہیں اور آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں رنویر سنگھ صاحب انہیں ریڈیو احمدیہ میں احمدی احمد خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو ہیلو ہاں جی السلام علیکم السلام. جی آپ ہیں جی میں ایک چھوٹا سوال ہو سکتا تھا نے پہلے کئی بار اس کا جواب دیا لیکن بس میرے کو جاننا تھا بتا سکے کہ جیسے جو اسلام کے پہلے ماننے والے ہیں احمدیت کے علاوہ وہ حضرت عیسیٰ کے آنے کا اور ان کا جو بھی مطلب کا عقیدہ وہ مانتے ہیں قرآن شریف کے حساب سے لیکن جو احمدیت کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے نبی جو ہے وہ وہی حضرت عیسیٰ ہیں تو وہ کس طرح سے مطلب وہ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں یہ ذرا بتائیں تھینک یو بہت شکریہ آپ کا آپ نے کال کی ریڈیو احمدیہ میم مصباح صاحب سوال یہ کرتے ہیں کہ جو احمدی نہیں ہیں جو مسلمان وہ حضرتیسہ کے انتظار میں ہے آپ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کے نبی آئے ہیں وہ حضیثہ ہیں ہے تو فرق کیا ہے دونوں میں اور کیسے اور وہ کیوں نہیں مانتے اور آپ کیوں مانتے ہیں مطلب یہ ہے دوسرا ٹھیک ہے اس میں جو احمدیوں کے علاوہ مسلمانوں کے دوسرے فرقے ہیں ایک تو وہ ہیں اور ایک خود عالم عیسائیت یعنی جو مسیحی حضرات ہیں وہ حدیثہ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن چونکہ سوال مسلمانوں کے حوالے سے پوچھا ہے تو اس حساب سے میں جا دوں گا کہ انتظار تو دنیا کر رہی ہے عیسائی فرقہ اور مسلمانوں کا فرقہ یعنی مسلمانوں کے لوگ تو اس میں صرف احمدیہ مسلم جماعت یہ کہتی ہے کہ حتیثہ علیہ السلام جو ہیں جو آج سے دو ہزار سال پہلے آئے تھے بنی اسرائیل میں وہ وفات پا چکے ہیں آسمان پر زندہ نہیں گئے کوئی انسان جو ہے وہ آسمان پر نہیں گیا تو اس لحاظ سے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک عمر گزارتا ہے اس دنیا پر اور اس کے بعد وفات پا کر پھر ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو دنیا میں صرف ایک نبی نہیں آیا دنیا میں کئی نبی آئے ہیں تو ہر نبی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی گیا ہے لیکن وفات پا کر زندہ کوئی بھی نہیں گیا تو اس لیے یہ کہنا کہ عطیسہ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ یعنی قرآن کریم میں تو واضح آیات موجود ہیں سال علیہ السلام کی وفات کی جو قطعی طور پر بتاتی ہیں کہ عطیسہ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو جب قرآن کریم نے کہہ دیا اور ایک سے زائد مرتبہ کہہ دیا تو ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قرآن کریم کو دیکھے نہ کہ اپنے مولوی صاحب کی بات کو دیکھے کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کی کوئی حیثیت نہیں قرآن کریم کے سامنے تو قرآن کریم جو ہے وہ واضح اعلان کرتا ہے اور ایک آیت بھی قرآن کریم میں ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہتی ہو کہ حتیثہ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ایک آیت ایسی نہیں ہے لیکن اس کے مقابل پر ایسی کئی آیتیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ حدیثہ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو اتنی بڑی گواہی کے بعد سب مسلمان قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں یعنی یہ تو انسان کی کتاب ہی نہیں ہے تو اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بیان کر دی ہے تو اللہ کے بیان کرنے کے بعد پھر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ عقیدہ اپنائے جو اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ عقیدہ نہ اپنائے جو مولوی کہہ رہے ہیں مولوی کو خدا نہ بنائیں بلکہ جو خدا ہے اسی کو خدا مانیں اور اس کی باتوں پر عمل کریں تو یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں اس لیے جس کے آنے کی پیشگوئی ہے وہ اسی امت مسلمہ میں مسلمانوں کی ہی امت میں کسی شخص نے وہ مقام اور مرتبہ پانا تھا جو حدیث علیہ السلام کا تھا ٹھیک ہے علیہ السلام کا مرتبہ یہودی مذہب میں تھا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت جو ہے میرے لوگ جو ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے جو جو کام انہوں نے کیے میری لوگوں نے بھی کرنا ہے یعنی یہ ایک وارننگ تھی ایک لحاظ سے کہ ایسا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہیں ایسے بن جانا ہے تو اس لحاظ سے جیسے یہودی امت کو سنبھالنے کے لیے آخر پر حدیثہ علیہ السلام آئے اسی طرح امت مسلمہ کو سنبھالنے کے لیے آخر پر آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ایک مسیح نے آنا تھا تو اس مشحابیت کی وجہ سے نام مسیح رکھا گیا ورنہ ہمارے نزدیک وہ مرزا غلامت کے عادی عانی علیہ السلام ہی ہیں تو اس کا یعنی یہ جب قرآن کریم وفات کا اعلان کرتا ہے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ وفات یافتہ شخص دوبارہ نہیں آ سکتا ایک مرہ حیث. ہوا شخص دوبارہ نہیں آئے گا ہاں کوئی شخص اس مقام اور مرتبے کو پہنچ سکتا ہے یہی سوال جو ہے خود یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا تھا انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے انجیل جو عیسائیوں کی کتاب ہے اس میں یہ سوال یہودی حضرات نے پیش کیا کہ اگر تو مسیح ہے تو پرانے عہد نامے میں یعنی بائبل میں یہ لکھا ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے جو ہے وہ حضرت ایلیا نبی نے آنا ہے جی ایلیا نبی تھے جو بنی اسرائیل میں آئے تو ان کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ آسمان پر چلے گئے اور وہ آخری یعنی مسیح کے آنے سے پہلے دوبارہ آئیں گے ٹھیک ہے تو یہودی علماء نے حدیثہ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ الیہ نبی کہاں ہیں تو حتیثہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو یا ہیں یوہنا نبی وہ الیہ ہے حالانکہ یونا نبی جو ہیں وہ حتیثہ علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے ہی پیدا ہوئے تھے جی. زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے جی اور ایلیا نبی جو ہے وہ ایک عرصہ پہلے عتیس علیہ السلام سے کئی عرصہ پہلے دنیا میں آئے تھے تو بہت بڑا گیپ ہے ان دونوں میں جی yeah. ہاں لیکن عزیز علیہ السلام نے سادہ سا جواب دے کر ان کو سمجھا دیا کہ جو شخص ایک دفعہ آ, جا آ جاتا ہے تو وہ ایک اپنی عمر گزار کر وفات پا جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا اس لیے ایلیا نبی جو ہے اس نے کوئی نہیں آنا یہ یہ جو ہیں یہی ایلیا ہیں تو یہ جو سوال ابھی ہم سے ہوا اس کا جواب خود حتیثہ علیہ السلام نے انجیل میں دے دیا ہوا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ کسی شخص نے پیدا ہونا ہے جب حالانکہ وہ وفات پا چکا ہو تو اس سے مراد اسی صفت یعنی اسی کوالٹی جو ہے اس کا پیدا ہونا ہوتا ہے تو وہی مثال حضرت مسیح معود علیہ السّلام کی بھی ہے کہ حدیثہ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں قرآن کریم کے کی روح سے اور خود حدیثوں میں بھی آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ ان کی عمر 120 سال بتائی ہے تو جب ایک شخص ایک نبی جو ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام بہت بزرگ نبی تھے اللہ تعالیٰ کے لیکن بہرحال انسان تھے تو اس لحاظ سے ضرور انہوں نے وفات پانی تھی تو وفات پائی اور وفات پا کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں وہ دوبارہ اب دنیا میں نہیں آئیں گے اس لیے مسیح مرزا غلامت قادیانی علیہ السلام کی پیش گوئی ہے کہ حضور نے اپنے زمانے کے لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ لوگ وفات پا جائیں گے پھر ان کی نسلیں آئیں گی وہ اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی پھر ان کی نسلیں آئیں گی پھر ان کی, آئیں پھر ان کی اولادیں آئیں گی لیکن ان میں سے کوئی نسل جو ہے وہ عطیثہ علیہ السلام کو آسمان سے آتا نہیں دیکھے گی کیونکہ انہوں نے نہیں آنا اس لیے جو لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ بس ایک چونکہ آبا و سے ایک عقیدہ سنتے آ رہے ہیں اس بنا پر بیٹھے ہیں لیکن بہرحال یہ بات تو ایسی ہے جو خود عیسائیوں میں بھی اور مسلمان طبقوں میں بھی بعض لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہاں کسی نے نہیں آنا لیکن وہ تو بہرحال بالکل ہی دوسری طرف نکل گئے آنا تھا ایک شخص نے جس نے مقام اور مرتبے میں حتیثہ علیہ السلام کی طرح ہونا تھا لیکن اسی امت مسلمہ میں پیدا ہونا تھا وہ حضرت مرزا غلام احمد قادی علیہ السلام ہیں بہت بہت شکریہ مصباح صاحب مجھے امید ہے رنبیر سنگھ صاحب کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا سامن پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون نمبر ہے فور ون سکس ٹو ٹو یا پھر ٹورنٹو شہر سے باہر سے آپ ہمیں ٹول فری نمبر 1855 4106522 فائیو فائیو پر کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں مکرم و محترم مصباح بلو صاحب آج سٹوڈیوز میں میرے مہمان ہیں آج کا جو موضوع جس پہ ہم نے بات شروع کی ہے وہ سیدنا حضرت اقدس مسیح ماعود علیہ صلاۃ وسلام کی کتاب تسکرت الشہادتین کا ذکر ہے جس میں دو شہادتوں کا ذکر کیا گیا ہے ہم نے صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بابت آپ سے گفتگو کی ہے اور وہ حالات آپ کے سامنے واقعات آپ کے سامنے رکھیں ہیں ان کی سیرت پہ کچھ بات کی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے سوالات بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنا رہے ہیں آپ اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ پھر 4164106522 یا پھر ٹول فری نمبر 18554106522 پر کال کیجئے اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیے مضبوط صاحب ہم بات کر رہے ہیں اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں اور جیسے ہی سوالات ہمارے پاس آئیں گے سوالات پہ بھی ہم ساتھ ہی جائیں گے اور سوالات کے جوابات بھی لیں گے اس فریکوینسی پر ہم اور آپ ہمارے سامعین کے ساتھ رہیں گے شب دس بجے تک جب کہ دس بجے کے بعد آخری دو گھنٹے پروگرام کے دس بجے سے بارہ بجے تک سامعین ہم اے ایم فائیو تھرٹی پر آپ کے ساتھ رہیں گے پروگرام جاری رہے گا اور کے نمبر بھی یہی رہیں گے مصباح بلو صاحب بھی موجود ہوں گے اور آپ کے سوالات بھی ہم میں شامل رہیں گے چینل کی کی بجائے اے ایم فائیو تھرٹی ہو جائے گی اور اس فریکوینسی پر ہم اور آپ آخری دو گھنٹے پروگرام کے گزاریں گے تو مصباح صاحب صاحب دادا عبدالطیف شہید ہی کی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ نے بتایا کہ ان کی شہادت کے بعد بھی ایک بڑی مشکل بہت مشکل وقت تھا جو ان کی فیملی نے دیکھا ان کے خاندان نے دیکھا اور ہجرت پر ہجرت انہیں کرنا پڑی اور آج بھی اللہ کے فضل سے ان کی اولادیں موجود ہیں اور وہ نارتھ امریکہ میں ہم کہہ سکتے ہیں شمالی امریکہ میں کینیڈا میں اور امریکہ کے مختلف شہروں میں آباد ہیں اس وقت کا بھی تذکرہ ہمیں بتائیے جب حضرت صاحب دادا صاحب رخصت ہو رہے تھے حضرت مسیح محمد الرسۃب السلام سے تو ایک واقعہ جی مشہور ہے کہ رخصتی کے وقت کا اگر آپ کو وہ یاد ہو وہ بھی ہمارے سامعین کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں بتائیے انہیں جی بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی جو بھیجے ہوئے نمائندے ہوتے ہیں جی ان کے ان میں کشش ہوتی ہے اور ایک تاثیر ہوتی ہے یہ تاثیر اور یہ اثر سب سے زیادہ حضور صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھا جی. جو صحابہ کی محبت ہمیں دکھائی دیتی ہے تو اسی وجہ سے صحابہ جو ہیں انہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے بالکل اور تو وہ تو خیر بہت ہی بلند وجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں کے سردار تھے لیکن اس زمانے میں مسیح محدود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہی وہ یعنی اسی سے ہی کچھ اثر دیا تھا تو لوگ وقت نکال نکال کر قادیان دھیان آتے تھے بڑی دور دور سے آتے تھے کہ چل کے قادیان میں کچھ دن مسیح مہد اسلام کی صحبت میں گزار کر آئیں تو جانے کو دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن بیوی بچے تھے روزگار تھا وہ سارا جو ہے اس کا انتظام کرنا پڑتا تھا تو پھر چلے جاتے تھے لیکن قریب والے تو پھر مہینے بعد ہفتے بعد دو مہینے بعد آ جاتے تھے لیکن حضرت صاحب زیادہ صاحب کی کا سفر افغانستان کا تھا جی سب سے دور دراز جو سفر اس زمانے میں تھا وہ یہی ہے لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ شہزادہ صاحب کو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا بالکل کہ وہاں شاید جو ہے وہ شہادت جو ہے یعنی موت کا سفر جو ہے وہ درپیش ہو جائے عقیدے کی وجہ سے تو یعنی یہ جو جدائی کا قادیان میں حضرت مسیح محدود علیہ السلام سے رخصت ہونے کا منظر ہے یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے اور اور اتنا ہے کہ خود حضرت مسیح محد علیہ السلام بنفس نفیس قادیان سے باہر تک حضرت شاہزادہ صاحب کو الوداع کہنے کے لیے آئے ہیں جی تو وہاں روایت میں آتا ہے کہ حضرت شاہزادہ صاحب جب اس پل تک آ گئے مسیح علیہ السلام جہاں پھرالوداع کا سلام کہنے والے تھے تو وہاں شاہزادہ حضرت صاحب حضرت مسیح محدود علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے بے اختیار حالانکہ جانتے بھی تھے کہ یہ ایسا مناسب نہیں اور یہ بھی جانتے تھے کہ مسیح محدود علیہ السلام اس کو پسند بھی نہیں کرتے منع بھی کیا ہوا لیکن ایک بے اختیار قدموں میں گر گئے تو حضور نے اٹھایا کہ ایسا کرنا جائز نہیں بہرحال وہ تو ایک یعنی بے اختیاری کا عالم تھا جی وجد کا عالم تھا تو اس طرح پھر یعنی روتے ہوئے مسیح محدود السلام سے رخصت ہوئے بالکل. تو وہ جب پوچھا انہوں نے مطلب اٹھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا ادب جو ہے وہ مجھے اٹھنے نہیں دے رہا <laughs> تو پھر مسیح متأثر فرمایا الامر و فاق آل جی. حکم جو ہے وہ ادب سے بھی بڑا بالکل ٹھیک ہے تو یہ سن کے پھر آپ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے اور چلے گئے تو اور یہ بات صحیح ہے مصباح صاحب کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ شہادت ہے آگے جی جی اس کا ذکر انہوں نے کئی کئی مرتبہ کیا لیکن ایک جو آسمانی نظام ہے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے ایک شخص کو اگر ختم کیا تھا اپنی طرف سے اس وقت کے اندر جو بھی سمجھ کے کی کیا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بھی پھل لگایا جی جی اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت دین کی توفیق بھی دی بالکل اور ٹھیک اور ان کی نسلوں کو پروان بھی چڑھایا تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے یہ نظام بالکل اور وہ یعنی اس قسم کی دردناک اور اذیت ناک منظر دنیا کے سامنے رکھ کر ڈرا رہے تھے کہ اگر کوئی احمدی جی. ہوا تو یہ حال ہوگا اس کے ساتھ بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بڑے مخلص احمدی جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں بالکل اور ان کی نسلیں اب دنیا میں پہلے وہ اپنے زوم میں اپنے خیال میں احمدیت کو مٹا چکے مٹا تھے. چکے تھے لیکن احمدیت مٹنی والی چیز نہیں تھی کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی جماعت کی بنیاد رکھتا ہے تو انسان کتنا ہی زور لگا لے اس کو ختم نہیں کر سکتا نہیں لیکن اگر کسی جماعت کی بنیاد خود کوئی انسان رکھ رہا ہو جی ہاں یا کچھ لوگ مل کر رکھ رہے جی ہیں جی تو دنیا ساری اس کی سپورٹ میں بھی لگ جائے تو پھر تب بھی وہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے نہیں رکھ سکتی اور بالآخر آہستہ آہستہ خود ہی مٹ جاتی مٹ, مٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جماعت ہو تو آئین میں لکھتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم جی کورٹ جی کے فیصلے لے آتے ہیں تو وہ بھی یعنی یہ بھی, بھی, بھی, بھی, بھی ایک تشدد کا طریقہ ہے جی کہ شاید اس طرح یہ لوگ باز آ جائیں بالکل لیکن اب یہ ایک ملک کی بات نہیں رہی یہ عالمگیر جماعت ہے تو ان لوگوں کو جو ایک تو خود اس کلچر کا حصہ ہیں جو احمدیت کے خلاف تشدد رکھتی ہے لیکن ایک بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو خود ایسے تشدد کلچر سے بیزار ہے جی ہے اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ احمدی عقیدے کے ساتھ جو ہیں وہ ہم آہنگی رکھتے ہیں جی احمدی عقیدے کو بھی غلط سمجھتے ہیں لیکن بہرحال مذہب کے نام پر جو خون اور تشدد اور ظلم اور بربریت ہے اس کو بہرحال وہ غلط سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں اسلام میں اس کی گنجائش نہیں تو ہے تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں تو لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ ظلم اور بربریت سے اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا ڈائیلاگ جو ہیں اس سے ایک واقفیت جو ہے وہ معاشرے میں پیدا کی جائے بالکل. کہ موضوع یا بات کیا ہے بالکل. معاملہ کیا ہے اس میں جس کو جو سمجھ آئے اس کے مطابق وہ فیصلہ وہ جہاں دلیل ختم ہوتی ہے وہاں سے جی جی گالی شروع ہوتی ہے اور یہ معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس نہج پہ کس طرف جا رہا ہے سامین ریڈیو احمدیہ جاری ہے پروگرام اور آپ کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں مصباح صاحب آپ وہ بھی الفاظ ہمیں ضرور سنائیے گا جو قادیان جو کابل کی سرزمین کے بارے میں جی جی بعد میں ارشاد فرمائے تھے. امین صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں امین صاحب کو ریڈی میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی اللہ کا کہنا ٹھیک ٹھاک ہیں جی آپ کے جو لندن میں اکرمی صاحب ہیں جو تیس سال سے نا امام بھی تھے موزم بھی تھے انہوں نے خادی نے تباہ کی ان کی سب سے پہلی بات تو پورے دنیا میں واٹس ایپ سے پہلے پھیلی گئی پھیلائی گئی ہے کہ مرزا غلام محمد خادیانی کی ایک بھی پیشن ہوئی انہوں نے کل تیس سال میں میں نے دیکھا پورا پوری نہیں ہوئی تو یہ مرزا صاحب کی دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ بیس سال کے بعد جو ہے نا دو بکریاں جباہ کی گئیں تو اتنا عرصہ لگ گیا پیشن ہوئی کو پیشن ہوئی. اگر آپ میرے پاس اور حوالہ دیں گے کہا تھا پتا ہوگا ٹھیک ہے اور بے شک ہوا جی وہ سچے نبی چودہ سو چالیس سال ہو گئے میرے نبی پاکستان اور انہوں نے یوں کہا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے کہ سچے حبیبی پوری ہو نہیں رہیں تو اب یہ موازہ آپ کی طرح کر رہے اور دوسرا اللہ آپ کا پتا کریں کہ مرزا صاحب پھر آپ بار بار بات کہتے ہیں کہ وفا سے مچی وفا پہ تو مرزا صاحب ایک مجھے بتا دیں کہ ایک شخص مرزا صاحب کے بہت لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجھے وہی عشا مانو جن کی پیشن کو ہی نہیں ہے اب مجھے بتاؤ آپ کہتے ہیں کہ دنیا سے جو ایک دفعہ کسان فر جائے وہ واپس آ نہیں سکتا تو یہ آپ کو جی امین صاحب نے پہلے تو بات کی کہ لندن میں کوئی اکرمی صاحب ہیں جی جنہوں نے احمدیت چھوڑ دی ہے جو نائب امام تھے محضن تھے لندن میں کوئی بھی اکرمی صاحب جو ہیں وہ نہ نائب امام ہیں نہ مؤذن تھے نہ ہی انہوں نے اہمیت چھوڑی ہے تو یہ پتہ نہیں کس صاحب کی بات کر رہے ہیں آ, کسی بھی اکرمی نامی شخص بیرل وہ تو نائب امام ہے ہی نہیں जी जी لیکن نہ ہی ایسے نام والے کسی شخص نے جماعت چھوڑی ہے تو بہرحال یہ ہمارے لیے خود مہمہ ہے سوال کی یہ کیا بات امین صاحب نے کی ہے لیکن اس کے بعد جو دوسری اکرمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی تو امین صاحب نے بغیر ریسرچ کے اور اس کے مان بھی لیے آپ جو بتاتے رہے کرتے رہے وہ نہیں ماننا ٹھیک ہے <laughs> اس میں لیکن جو بات امین صاحب ان کی کر رہے تھے اس کا جواب خود ہی امین صاحب دے گئے دے گئے ٹھیک ہے کہ دو بکریاں ذبح ہوں گی اس کے پورا ہونے میں 20 سال لگے جی یہ ایک ایسی پیشگوئی ہے نبی کی جس کو پورا ہونے میں 20 سال لگے جی اور آگے امین صاحب نے ایک تو روم کی خودی مثال دے دی وہ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہو گئی پیشگوئی جی لیکن خود اس بات کا اظہار کیا امین صاحب نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ایسی پیشگوئیاں باقی ہیں جو قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک وہ پوری نہ ہو یعنی ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی تو چودہ سو سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگیاں پوری نہیں ہوئیں اور آگے کہا جاتا ہے کہ قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ باتیں ساری پوری نہ ہوں تو اس کا مطلب آپ خود جانتے ہیں کہ نبی کی پیشگوئیوں کا فورن پورا ہو جانا یہ ضروری نہیں ہے جیسا کہ آپ آذور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود مان رہے ہیں کہ چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن ابھی وہ پیشگوئیاں پوری ہونا باقی ہیں ہاں قیامت سے پہلے ضرور پوری ہو جائیں گی تو چودہ سو سال کا عرصہ یعنی ہمیں ایز اے مسلم قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازاد سے رہنمائی لینی چاہیے اور اس رہنمائی کے مطابق دوسری چیزوں کو دیکھنا چاہیے تو آپ یہ رہنمائی لینے کی بجائے چودہ سو سال کا عرصہ گزر چکا اور پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں یہ ماننے کے باوجود یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بیس سال لگے حضرت مرزا صاحب کی پیشگوئی پورا ہونے میں تو یہ تضاد خود بتا رہا ہے کہ آپ دو معیار رکھ رہے ہیں یعنی مرزا صاحب کے لیے آپ الگ معیار بنا رہے ہیں اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ نے بات کی جو اصل میں معیار وہی ہے قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے تو اس میں تو اس کو تو آپ مان رہے ہیں لیکن مرزا صاحب کے لیے آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس میں اگر آپ انجیل میں جائیں تو وہاں بھی آپ کو ایسی پیشگوئیاں نظر آئیں گی جو حتیثہ علیہ السلام کی زندگی میں پوری نہیں ہوئیں پھر سے اوپر حضروسا علیہ السلام کی زندگی میں جائیں حضموسا علیہ السلام کا مشن یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر عرض مقدسہ یعنی مصر سے نکال کر فلسطین میں پہنچانا تھا یہ مشن تھا یہ مقصد تھا حضرت موسا علیہ السلام کے آنے کا لیکن حضرت موسا علیہ السلام اس مقصد کو پورا کیے بغیر پہلے ہی وفات پا گئے یعنی ابھی آپ راستے میں ہی تھے بیچ سفر میں ہی تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی بنی اسرائیل جو ہیں وہ بعد میں عرض مقدسہ میں پہنچے ہیں جی. تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ناوز و چونکہ یہ پیشگوئیں نبی کی زندگی میں پوری نہیں ہوئیں اس لیے وہ جھوٹا ہے کیونکہ قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہوا ہے تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ بحثیت مسلمان تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے کوئی غیر مسلم جس کو اس کا علم نہ ہو وہ ایسی باتیں کرے تو ایک اور بات ہے ٹھیک ہے قرآن کریم بار بار یہ کہتا ہے امانور کا بازلہ زین آئے دہم او نہ تو اے نبی وہ باتیں جو ہم نے تیرے ذریعے ان سے وعدہ کی ہیں یعنی تو نے پیشگوئی کی ہیں ہم اگر وہ تجھے دکھا دیں تیری زندگی میں یا تجھے وفات دے دیں اور وہ باتیں تیرے بعد بات پوری ہوں جی. تو دونوں صورتوں میں انہوں نے ہماری طرف ہی لوٹ کرانا ہے ہے تو یہ بات قرآن کریم نے کھول دی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ باتیں ساری کی ساری پوری ہو جائیں نبی کی زندگی میں اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ بعض باتیں پوری ہوں اور بعض باتیں نبی کی وفات کے بعد پوری ہوں بہرحال انہیں پورا تو ہونا ہے بالکل تو یہ معیار ہے قرآن کریم کا اس لیے لیکن جو مثال امین صاحب نے حضرت مسیحم عدیہ السلام کی اٹھائی وہ تو وہ ہے جو خود حضور کی زندگی میں پوری ہو گئی جی چلو بیس سال لگے لیکن پوری حضور کی زندگی میں ہوئی جی. وفات کے بعد نہیں ہوئی جو شہادتیں جو ہیں وہ حضور کی زندگی میں ہوئیں تو है. اس لیے یہ یعنی قرآن کریم کی کیا تعلیم ہے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے کیا معاملہ ہے وہ امین صاحب نے خود بیان کر دیا تو وہ ہمارے لیے معیار ہے اس کے مطابق ہی آپ دوسری چیزوں کو دیکھیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے بتا دیا یہ بات ہم نے کی ایک تو اکرمی نامی کی کوئی میرا اسی... خیال ہے امین صاحب ہیں کال پہ دوبارہ وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے اور پھر سوال کو آگے بڑھاتے ہیں امین صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ کے سوال کا جواب چل رہا ہے مجھے امید ہے آپ سن بھی رہے ہوں گے لیکن مجھے کنٹرول سے بتایا گیا آپ کچھ تصحیح کرنا چاہتے ہیں تفریح کرنا چاہتا ہوں نام میں نے غلطی لے لی اکرمہ نجمی اچھا اور پورا اتنا, پورا اتنا بڑا نام مضا کا اور اللہ بلا کرے میں نے نام میں غلطی کی اب ریڈیو پہ آ کے پھر نام کریکشن کر ہے. کے اتنا بڑا نام اور میرے سوالوں کو سوال لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے نہیں ابھی آپ کا سوال چل رہا ہے پھر آپ دس منٹ کے بعد دوبارہ برائے مہربانی کال کر لیں کوئی ایسی بات نہیں لیکن اکرمہ نجمی نام ہے اور مربا صاحب سے ضرور یہ پوچھیں کہ یہ نام میں اب غلط نہیں بتا رہا ہوں آیا یہ شخص تیس سال سے مرزا ہی تھا اب اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی تو مسلمان ہوا آیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں چلیں جی ہو گیا سوال جی ان کے سوال ہو سو گیا है. بہت شکریہ چلیں جی, بہت شکریہ یہ اکرمہ نجمی جو نام ہے میں آج امین صاحب کی زبان سے پہلی مرتبہ سن رہا ہوں پھر میں اپنی بات کو دور رہا ہوں کہ اس نام کے کوئی صاحب بھی لندن مسجد میں نائب امام نہیں ہیں نہ تھے تو امین صاحب اپنی درستگی اور یعنی اگر کوئی نام ہے تو لے آئیں اکرمہ نجمی نامی کوئی شخص بھی مسجد فضل لندن کا یا لندن میں کسی بھی مسجد احمدیہ مسجد کا نائب امام نہیں تھا ٹھیک ہے تو بہرحال آگے چلتے ہیں اس میں یعنی اس میں ایک اور بات میں کر دوں کہ اگر جی کوئی شخص یہ کہہ کر احمدیت چھوڑ بھی دیتا ہے یہ اس سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں جی وہ جی بات پر میں ابھی قائم ہوں کہ اکرما نجمی نام کا کوئی شخص نائب امام نہیں تھا تو لیکن بالفرض کوئی ایسا شخص کر بھی دیتا ہے تو ایسے لوگوں سے یعنی اگر وہ وہ امین صاحب کہہ رہے ہیں تیس سال تک رہا تو جی تیس سال تک وہ کیوں خاموش رہا تیس سال کے بعد وہ یہ بات کہنے پر کیوں مجبور ہوا اور وہ لوگ جو مسلمانوں کے دوسرے فرقوں سے نکل کر احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ مولوی حضرات ہم سے جھوٹ کہتے رہے اب ہم نے حق کو پہچان لیا اور اس بات پر گولیاں کھائیں انہوں نے ماریں کھائیں لیکن اس بات کو نہیں چھوڑا تو ان کی باتوں کو پھر آپ کیسے لیں گے تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ ہم ایمان کی آزمائش کے لیے مختلف یعنی طریقے نکالتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ کون ایمان پر قائم ہے یہ اگر کوئی شخص کوئی دینی جماعت چھوڑ بھی جاتا ہے تو اس کے چھوڑنے سے اس دینی جماعت یا اللہ کی جماعت کی صداقت میں کوئی فرق نہیں آتا اس میں میں اور مثالوں کو چھوڑ کر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جاتا ہوں كہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو كاتبین وہی تھے یعنی قرآن کریم کی وہی لکھا کرتے تھے جن سے حضور کتابت کروایا کرتے تھے کہ یہ وہی نازل ہوئی ہے یہ لکھ لو ان کاتبین وہی میں ایک نام عبداللہ بن ابی سرا کا تھا ٹھیک ہے جو مسلمان جی. تھے اور وہی کی کتابت کیا کرتے تھے بدبختی یہ ہوئی کہ وہ صاحب جو ہیں عبداللہ بن ابی سرا انہوں نے ایک جملہ بولا فتح اللہ اکلّہ خالقین صورت مومنون کی آیت ہے جی حضور لکھوا رہے تھے مومنون کی آیات تو قبل اس کے کہ حضور اگلی آیت بولتے اس نے یہ جملہ کہہ دیا اپنی ذہن سے تو عضور مسکرائے ہاں یہی آیت نازل ہوئی ہے لکھ لو تو اس پر وہ کہنے لگا کہ یہ تو میں نے خود بنایا جی تو اس کا مطلب ناوز بلّہ حضور جو ہیں کوئی وہی نازل نہیں ہوتی ایسے ہی جو جی جملہ جہاں سے ملا جی ڈال دیا اور میری زبان سے سنا تو ہمایا کو ڈال دو. اس پر اس وہ مرتد ہو گیا کاتب وہی جو قرآن کریم کی وہی کی کتابت کرتا تھا وہ مرتد ہو گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے مرتد ہو جانے سے اسلام نازب باللہ جھوٹا ہو گیا تو یہ اور قرآنِ کریم میں یہ بھی آیات موجود ہیں کہ دن کے پہلے حصے میں ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں انکار کرو جی. ایسے لوگ بھی تھے تو ایسے انکار کرنے والوں کی وجہ سے اسلام جھوٹا نہیں ہو جاتا اور پچھلے نبیوں کی زندگیوں میں بھی آپ کو ایسے باتیں ایسے واقعات مل جاتے ہیں موسا علیہ السلام کی قوم میں سامری کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے جی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی یعنی وہ بندہ تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بچھڑے کو معبود بنا بیٹھا جی تو اس سے موسیٰ علیہ السلام جھوٹے نہیں ہو گئے تو یہ بات ہے کہ کسی کے آنے یا جانے کی وجہ سے الائی الہی جماعتوں میں فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کاتب اللہ علیہ اغلِّ بنانا ممکن ہے ایک چھوڑ جائے دو چھوڑ جائیں دس چھوڑ جائیں لیکن میری جماعت نے بہرحال آہستہ آہستہ غالب آنا ہے تو یہ علامت ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے دوسری بات جو امین صاحب فرما رہے تھے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ حدیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ جو ہیں وہ مزہ علامت کا دھیان ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس میں جب ہم یہ بات کہتے ہیں یہ بات تو حضرت مرزا غلامت کے آدیانی علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں کی ہوئی ہے جی تو ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی ہے ٹھیک ہے کہ جب کسی کے نام کے ساتھ ہم کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہی شخص دوبارہ زندہ ہو کر آگے اس کی صفات جو ہیں وہی صفات جو, وہی صفات جو ہے وہ اس شخص میں بھی آ گئی ہیں جی تو مسیح جو ہے وہ ایک لقب تھا بنی اسرائیل کے نبی جی کا تو جن کا کام بنی اسرائیل کے بٹے ہوئے فرقوں کو کٹھا کرنا تھا या? آخری وارننگ تھی اور اسی طرح امت مسلمہ میں جو بٹے ہوئے فرقے تھے ان کو اکٹھے کرنے کا کام آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح مود کے ذمہ قرار دیا ہے تو اس لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ وہ میں ہوں یہ نہیں کہ وہ عیسیٰ اس علیہ السلام جو 2000 سال پہلے آئے تھے وہ بنی اسرائیل کی جو طرف جنبی تھے ان کی روح مجھ میں آ گئی ایسا نہیں ہے تو یہی محاورہ جو ہے آپ کو پچھلی کتابوں میں بھی ملتا ہے مثلا یہ محاورہ خود آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا کہ صحیح بخاری کا جو کی جو پہلی کتاب ہے کتاب بد الوحی جی اس میں ہی حدیث آئی ہے کہ یہ جو صلی حدیبیہ کے بعد قریش کا وفد شام میں تھا جی اور یہ وہ وقت تھا جب حضور نے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے جی جی تو شام کے باہر کے بادشاہ کو بھی ہرکل کو جی تبلیغی خط گیا ہوا جی تھا تو وہ حیران ہوا تو جاننا چاہتا تھا کہ اس یعنی جو نبوت کے دعوے دار ہیں ان کے بارے میں مزید معلومات لوں تو اتفاق سے وہ کریش کا قافلہ وہاں تھا تو ہرکل نے ان کو بلایا اور سوالات پوچھے تو وہ جب باہر آئے ہیں ابو سفیان جی بالکل جو کریش کے سردار تھے وہ نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے جواب دیے اور عزور کے ساتھ رشتے داری بھی تھی جی آن. تو انہوں نے دربار سے باہر نکل کر جب یہ دیکھا نا کہ ہیرکل بھی حضور کی دعوے سے حضور کی باتوں سے متاثر نظر جی, آ بالکل. رہا ہے تو دربار سے باہر نکل کر کہتا ہے ابو سفیان لقد آمرا امر ابن ابھی کپشا جی کہ ابن ابھی کپشا کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا جی ہاں وہ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ مکہ کے لوگ اس کی باتوں میں آ گئے ہیں یہ تو ہرکل جو بالکل. عظیم طاقت تھی اس وقت کی بالکل وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر نظر آ رہا ہے تو یہ تو ابن ابی کپشا کا معاملہ بہت بڑھ گیا تو ابن ابی کپشا کون ہے بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی تھی محمد یعنی ابن عبداللہ اللہ جا اللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ابو کپشا کہاں سے آ یہ کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نیت تو ابو القاسم ہاں جی ابو القاسم تھی اور یعنی ولدیت جو ہے وہ ابو کپشا نہیں تھی عبداللہ تھی تو اس میں جب آپ پڑھیں اس کی شرح کو حدیث کو تو شارحین حدیث نے یہی لکھا ہے کہ یہ محاورہ ہے کہ ابو کپشا جو ہے وہ مکہ کے جو پرانے لوگ تھے اس میں گزرا تھا جو توحید توحید کرتا تھا تو ایک وہ شخص تھا جو توحید توحید کرتا تھا اور ایک آج یہ محمد پیدا ہو گئے ہیں جو توحید توحید کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے کا درس دینے کی وجہ سے توحید میں ہم خیال ہونے کی وجہ سے صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ وسلم. انہوں نے ابن ابی کبشا کا نام دے دی حالانکہ آپ تھے نہیں؟, نہیں تو مشابعت تھی توحید کو ماننے کی اور اس وجہ سے یہ نام دے دی بلکل. اور کسی بھی شارے نے کسی بھی عالم حدیث نے اس حدیث کو رد نہیں کیا کہ یہ کہاں سے اب ابن ابھی کپشا نکال دیا حضور تو ابن عبداللہ تھے جی yeah. عبداللہ کے بیٹے تھے ابو کپشا کے بیٹے نہیں تھے جی yeah. کسی نے بھی اس کو رد نہیں کیا بلکہ اس کی تشریح لکھی کہ اس کا یہ مطلب ہے تو جو مطلب وہاں ہے وہی مطلب آپ آنے والے مسیح کے لیے بھی ذہن میں رکھیں کیونکہ جس طرح ابو کپشا ایک پرانے آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے شخص تھے اسی طرح جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے جو وفات پا چکے ہیں فلمات توفعتا نہیں کنتاً ترقی والے ہیں اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو نگران تھا انہوں نے کیا کیا میں نہیں جانتا تو جانتا تو حتیسہ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اس لیے آنے والا جو ہے وہ اس مقصد کی وجہ سے کہ جو عدیثہ علیہ السلام کا یہود میں تھا وہی آنے والے مسیح کا امت مسلمہ میں ہوگا جی اس وجہ سے اس کو یہ نام مسیح مؤود کا دیا گیا بالکل ٹھیک ہے تو یہ ہے یہ بات مسیح مود علیہ السلام نے لکھی ہے تو یہ کہنا کہ وفات کا اعلان کرتے ہیں دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ آ وہ جو آئے ہیں وہ وہ ہیں تو اس میں یعنی ان کی مشابہت مقام کی وجہ سے ہے نہ یہ کہ جو پچھلی روح ہے وہ کہیں دوبارہ زندہ ہو کر चلی. حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام آ گئی ایسا نہیں ایسا نہیں یہ بہت بہت شکریہ مصباح صاحب اور اس طرح کی بہت سی جو جس جو نام لیا گیا اور جس کا ذکر کیا ہے یہ ایک پروپیگنڈا چلتا ہے اور بعض کہنے کو اپنے آپ کو عالم دین بھی کہتے ہیں اس جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں ایسی بعض یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز ہیں جو شیئر کی جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا بہت بڑا آدمی تھا احمدی تھا اس کا مجھے خط آیا ہے اور پوری تحریر ہے اسی نام کے حوالے سے لیکن جب آپ تحریر بھی پڑھتے ہیں تو جو احمدیوں کا ایک لکھنے کا انداز ہے وہ بھی پڑھا جاتا ہے سمجھ میں آیا جاتا ہے اور ایک آپ کہیں کہ اہم شخص ہے اللہ کے فضل سے آج تو چوبیس گھنٹے ایم ٹی اے بھی چلتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جو مؤذن بھی ہو نام سارا کچھ جو ہے وہ فیک ہے بنایا گیا ہے اور بہت سارے جھوٹ ہیں جن صاحب کے چینل پہ اس طرح کی خبریں چلی ہیں انصر صاحب نے کچھ کو چاک بھی کیا ہے اس کے جواب بھی دیے ہیں لیکن جیسے میں نے بات کی بال مان لیا کوئی ہے جی تو آپ عبداللہ بن نبی سرا کی وجہ سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیں بالکل بھی نہیں تو آپ جو ہے وہ صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, سے نمونہ لیں جی تو ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو دوسرے مسلمان فرقوں سے نکل نکل کر احمدیت میں آ رہے ہیں جی ہاں اور پاکستان میں یعنی جائیدادیں ان کی ضبط قبضے میں کر لی گئی ہیں جی. نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے جی. پھر بھی وہ ایمان پر قائم ہے تو یہ نظارہ دیکھنے کی یہ جی. کس وجہ سے لوگ پھر بھی قائم ہیں بالکل تو ایک ایک کالر تھے کچھ سال پہلے میں نام نہیں لیتا ان کا وہ ایک بات عموماً کال پر آ کر ہمیں بڑے زور سے کہتے تھے کہ جس دن آپ کوئی عربی بولنے والا شخص احمدی دکھا دیں گے مجھے پھر میں مانوں گا آپ کا زور صرف کسی ایک زبان پہ بولنے والوں پہ چلتا ہے آج اللہ کے فضل سے اسی اسٹوڈیوز میں ہفتے کے دن وہ پروگرام ہوتا ہے جس میں عربی جی جی برادر ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں لیکن ان کی کال اب آتی نہیں ہے پرل سلسلہ جاری ہے سامی پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 یا پھر 18554106522 میرے مہمان آج اسٹوڈیوز میں ہیں مصباح بلو صاحب اور پروگرام جو آپ سن رہے ہیں اس کا نام ہے ریڈیو احمدیہ جو احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ پروگرام ہم ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں آج کا یہ پروگرام شب بارہ بجے تک جاری رہے گا اب سے کچھ منٹ کے بعد دس بجے ہم پروگرام تو جاری رکھیں گے لیکن اس فریکوینسی پر نہیں بلکہ فریکوینسی اس کی اے ایم فائیو تھرٹی ہو جائے گی ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون سے یہ پروگرام منتقل ہو جائے گا اے ایم فائیو تھرٹی پر جہاں دس سے بارہ بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم شامل کیا کرتے ہیں آپ کے لیے اسٹوڈیوز کی لائن اوپن ہے فور ون کا نمبر ہے یا پھر ون ایٹ 6522. اس وقت ہمارے ساتھ سیٹل سے زہیر صاحب موجود ہیں جو کال کرنا کر رہے ہیں زہیر صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدیت کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام آ, اچھا پروگرام جا رہا ہے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آ, سور فرقان میں کفار کا ایک اعتراض منشن کیا گیا وہ یہ کہتے تھے کہ آن حضرت صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہ کوئی فرشتہ نازل کیا گیا جو لوگوں کو ہشیار کرتا تو مطلب ہر آدمی کا دل کرتا ہے تبلیغ کرنے کو تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کم از کم ہم ایز اے مسلمان پہلے یہ تو سمجھ لیں کہ ایک جگہ تو یہ اعتراض مینشن کیا جا رہا ہے بہت ہی انٹیلیجنٹ اعتراض ہے بالکل نیوٹن کی طرح جیسے نیوٹن آپ کو کہتا ہے کہ سیب نیچے کیوں گرتا ہے جی پھر دوسری جگہ مطلب جگہ جگہ پہ فرشتے نازل ہونے کا ذکر ہے جی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے کن کو دکھتے ہیں ان کے لیے مطلب انسان کا پاک ہونا ہی کیوں ضروری ہے کوئی قرآن ایسا فارمولہ بتاتا ہے کہ پورے جو سات بلین لوگ ہیں ان کو یہ فرشتے دکھنا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ زہید صاحب زہید صاحب کے سوال میں بھی آپ کو اتر کے دیکھنا پڑتا ہے پہلے کہ <laughs> وہ بات کیا کرنا چاہتے ہیں بات اچھی کرتے ہیں ہمیشہ بہت شکریہ آپ کا عزیز صاحب آپ, نے کال کیا. آپ نے اپنا سوال ہمیں پیش کیا امین صاحب ایک دفعہ پھر ٹیلی لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں. امین صاحب کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں جی امین صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی مجھے پلیز ہونے کی وجہ سے شاید ایک منٹ سے زیادہ لوں یہ بتائیے الفضل لنڈن میں کوئی آپ کے ادارے کا نام یا مسجد کا نام ہے کسی مسلمانوں کا ہے کیونکہ وہاں سے اکرمہ نام اقرمہ نجمی کی نیوز چلی ہے کہ نائب امام اور موزن آپ طور پر طور انکار کر رہے ہیں اعلانیہ طور پر اب کون میں لندن میں ہوں تو میں ڈائریکٹ آپ کو وہاں سے وہ کروا دیتا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ چاہے کاتب وہی ہوتے یا مرزا صاحب ہیں یا ایکس وائی زیڈ ہیں قرآن کا فتوہ اور قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ اس شخص سے بری ہے جس نے اپنے ایمان کو کفر سے تبدیل کر لیا ٹھیک ہے تو اللہ کا اس کا ذمہ ہی نہیں ہے تو اب کوئی کاتب وہی ہو یا کوئی مرزا ہی ہو یا کوئی بھی ہو وہ اگر کفر پہ چلا گیا تو وہ اپنا خود سروار ہے اچھا پھر میں نے آپ سے سوال کیا تھا آپ مہربانی کر کے میری بات کو غور سے سنا کرو کہ چودہ سو چالیس سال میں جتنے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ نے دیئے اشارے وہ پورے ہو کے رہے اور آگے بھی ہو کے رہیں گے مرزا صاحب کا علما امت اور جو مرزا یہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ اس بارے میں علما امت کو بھی ملاؤ مسلمانوں کو بھی ملاؤ ایک بھی پیشن پوری نہیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چودہ سال, سال بعد اگر ہوئی تو وہ ہو کے رہی یہ ہے سچ اور جھوٹ میں فرق حق اور باطل میں فرق میرا سوال یہ تھا آپ نے یوں کہہ کے ختم کر دیا کہ دیکھا چودہ سو چالیس سال کتنا ٹائم لگ گیا نہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بتاؤ کیوں اتنا ٹائم لگ. مجھا سوال یہ ہے کہ ایک سو بیس سال ہو گئے ایک بھی بات پوری نہیں ہوئی تو کہاں سے سچا مانو پھر آپ کہتے ہیں لقب یا کنیت مسئلہ مرزا صاحب کا یہ ہے کہ مجھے وہی عیسیٰ مانو جس کی اطلاع دی گئی کوئی لقب یا کونیت نہیں اچھا پھر دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے اگر ایک دعویٰ کیا ہو وہ کہتے ہیں میں امام میں دی ہوں نلّہ میں عیشا ہوں میں نو ہوں میں آدم ہوں میں موسا ہوں میں پتہ نہیں کتنے انہوں نے مجدد ہوں کس بات کو مانے یہ میرا سوال یہ ہے اگر وہ ایک شخص آتا ایک شخص کا نام لیا جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ایک شخص کا نام لیا گیا اب ہزاروں نام اس نے لیے ہیں تو مجھے بتاؤ کس قسم کی یہ بہت شکریہ جی چار پانچ سوال جی امین صاحب نے ڈال دیے ہیں جی ہاں فضل لندن الفضل نہیں. فضل لندن مسجد فضل لندن جو ہے ہماری جی مسجد فضل لندن ہے تقریباً مولانا مجیب, صاحب, صاحب میں سب ساری جانتے. دنیا جانتی ہے جی. یعنی احمدی حضرات جانتے ہیں. لیکن اس کے نائب امام میں اکرمہ نجمی نامی شخص کا کو کوئی احمدی نہیں جانتے اصل میں میں نے جیسے بتایا تھا نا کہ بالفرش آپ مان سملنے سم کے کسی نے احمدیت چھوڑ دی تو اب اس نے تو ہمیں چھوڑ دی لیکن دی یہاں بھی کئی لوگ آپ کو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام مذہب میں کیا رکھا ہے جی کئی مسلمان آپ کو ایسے ملتے ہیں جی جی مذہب یعنی لڑائی اس لیے ہم چھوڑتے ہیں اس کو تو لیکن پھر ایسا ایسے لوگ اگر کوئی نظر آئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر یہ جی ہے کہ اب اس کو کوئی چیز بنایا جائے اب اگر آپ کسی کو یہ کہیں گے فلاں ایک بندے نے اسلام چھوڑ دیا اچھا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کا بھلا حافظ و ناصر ہو اس جی کو عقل دے لیکن اچھا بھائی ایک بندے نے احمدیت چھوڑ دی جی اچھا ایک بندہ ہے نا تو پھر اس کو مولوی صاحبان جو ہیں اس کو کچھ بناتے ہیں ایک بندہ نہیں اس کو کچھ ایک بندے سے نکال کر کوئی چیز بنا کر دکھائیں تو پھر وہ لگاتے ہیں کہ جی پچیس سال تک مبلغ تھا یا نائب امام تھا نائب امیر تھا دعوت اللہ کا سیکٹری تھا یعنی اس کو عہدے جو ہیں وہ نوازے جاتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جتنے عہدے اس کے گنوائے جائیں گے, اتنا اس, اس کا اثر جو ہے <laughs> وہ سن ہوگا ٹھیک تو یہ جو لا لوگ ہیں ان پر تو شاید یہ بات اثر کر جائے لیکن میں ایز احمدی بتا رہا ہوں کہ ساری یعنی احمدی دنیا یہ جانتی ہے کہ مسجد فضل لندن کے امام عطا المجیب راشد صاحب ہیں ٹھیک ہے اور یہ لیکن نائب امام میں اکرمہ نجمی نامی کوئی شخص نہیں ہے تو میں پھر بھی اپنی بات پر قائم ہوں اگر آپ امین صاحب جو ہیں کسی ایسی خبر کے پیچھے چل پڑے ہیں جو اس طرح بنائی جاتی ہیں جی. مرچ مسالے لگا کے بھائی جی. اس کو نائب امام بھی بناؤ مؤذن بھی بناؤ نائب امیر بھی بناؤ کچھ بناؤ تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ اچھا بھائی کوئی بڑی شے جو ہے جی. وہ اہم دیے چھوڑ کر آ گئی کوئی ایسی بات نہیں ہے بہرحال آگے امین صاحب نے مختلف باتیں کیں ایک تو وہی کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی جی کوئی ایک پیشگوئی پوری نہیں ہوئی پورا جملہ تو ہوئی ہو تو میں مانوں مانتے نہیں ٹھیک ہے یہی بات آپ کو یعنی یہ بات ابھی صاحب کا جو سوال تھا جی قرآن کریم ہم کہتے ہیں جنگ بدر میں بھی فرشتے نازل ہوئے جی جنگ عہد میں بھی فرشتے آئے جی تو صورت فرقان کی آیت ضعیع صاحب نے گنوائی کہ کفار پھر بھی یہ کہتے رہے اچھا کوئی فرشتہ تو دکھاؤ اس کے ساتھ ہے جی ہاں یعنی جنگ بدر میں فرشتے پر فرشتہ آ رہے ہیں جی مسلمانوں کی مدد کے لیے جی اور خود قرآن کریم نے یہ کہا جی ہے جی ہاں قرآن کریم کیا ہے کہ, کہ تمہاری مدد کی فرشتوں کے ذریعے لیکن وہ مکہ والے کہتے ہیں اچھا کوئی ایک فرشتہ تو دکھاؤ اگر ہم ہمارے تو وہی بات امین صاحب کہہ رہے ہیں اچھا کوئی ایک نشان تو دکھائیں تو جب ذہن میں آپ نے یہی بنا لیا ہے کہ میں نے ماننا ہی نہیں تو پھر ہم کیا کریں اس میں تسکرت الشہادین جو کتاب آج کا موضوع ہے جی yeah. امین صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے اس کو پڑھ لیں اس میں حضور نے اپنی پیشگوئیاں گنوائی ہوئی ہیں کہ یہ میری برائے نحمد کے دور میں پیشگوئی تھی جی اور یہ آج اس طرح پوری ہوئی تو یہ جو پورا ہونا ہے وہ پھر بتاتا ہے ورنہ وہی مثال ساتھ دکھائے گی جو بتائی گئی اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام جی. یہی رونا روتے رہے یہودی حضرات اچھا کوئی نشان تو دکھائیں تو بالآخر عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا جملہ بولا یعنی جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب جس پر ظلم کیا گیا ہو تو وہ اگر کوئی سخت بات کہہ دے تو کوئی اس پر گرفت نہیں ہے ٹھیک ہے جو چھٹا پارا شروع ہوتا ہے اور اور بھی کئی آیات ہیں جزا سید سید و مسلم حد عیسیٰ علیہ السلام سے یعنی مطالبہ کرتے رہے اتنے نشانات حتیثہ علیہ السلام نے دکھائے تو بالآخر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس زمانے کے زناکار لوگ مجھ سے نشان مانگتے ہیں لیکن ان کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا سوائے یونس نبی کے نشان کے یعنی اس سے مطلب یہ تھا کہ اگر وہ نشان جو میں دکھاتا چلا آیا ہوں جی اگر آپ کے نزدیک وہ نشان نہیں ہے تو پھر اللہ یافظ ہے میں اسے سے بڑھ کر نہیں دکھا سکتا ہاں جی. اب اللہ نے مجھے ایک اور نشان کا وعدہ کیا ہے اب وہی وہ نشان دکھایا جائے گا یونس نبی کا نشان یعنی جس طرح یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں زندہ گئے زندہ اندر رہے اور زندہ ہی باہر آئے جی اسی طرح یہ ابن آدم بھی صلیب پر جائے گا لیکن زندہ ہی رہے گا اور زندہ ہی اترے گا ٹھیک ہے تو یہ نشان دکھایا گیا لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا اس کو بھی نہیں مانا تو آپ ج... نے کہا وہ رونا تھا وہ رونا آج بھی دیوار گریا پہ جاری ہے وہ جاری ہے جی ہاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں جو جو کام یہود نے کیے جی میری امت وہ کرے گی تو اگر اس زمانے کے مسیح کو یہودیوں نے انکار کر دیا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ میری امت نے ہر وہ کام کرنا ہے جو یہودیوں نے کیا جی. تو یہودیوں نے تو مسیح کو جھٹلایا جی کہا جی یہ نشان امت مسلم میں کیسے پورا ہوگا یہ علامت کیسے پوری ہوگی م. یہ اسی طرح پوری ہوگی کہ اس امت کے مسیح کو بھی کاذب کہنا تھا ان لوگوں نے کیونکہ نبی صلی اللہ, صلی, اللہ کی صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے کہ میری امت نے یہودی بن کے دکھا دینا ہے افسوس یعنی یہ افسوس کے رنگ میں جی بات جی ہے جی جی تو یہ جو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی علماء نے یہ کہا بڑے بڑے جبا پوش جی ہاں بالکل تھے بلکل انجیل بلکل نے جو نقشہ کھینچا ہے نا جی بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے کس قسم کے علمات تو انہوں نے بھی کہا کہ کوئی نشان نہیں تو اب آج کے زمانے میں اگر وہی انجیلی نقشہ دہرایا جا رہا ہے تو ہمیں اس میں کوئی حیرانگی نہیں ہے کیونکہ عذور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ الفاظ ہیں جو ہمیں علم میں آ چکے ہیں اس کے علم میں آنے کے باوجود بعد ہم توقع کر سکتے ہیں کہ شاید یہ نمونہ جو ہمیں دیکھنا پڑے اور دیکھنا پڑ رہا ہے تو اس میں یہ باتیں پھر از مسیح محمد علیہ السلام کا کہتے ہیں کہ کوئی ایک دعویٰ ہو تو ہم مانتے وہ تو کئی کئی دعوے کر گئے جی اب کس کے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ, صلی اللہ علیہ وسلم حضور یعنی حضور کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ وہ تو ایک مسلم آپ جانتے ہیں تاریخ پڑی تو دی دی حضور کیا کیا کوئی ایک دعوت جی. حضور فرماتے ہیں میں رحمت اللہ علمین میں جی. خاتم نبیین ہوں میں جی. سراج منیر ہوں میں جی. آقب ہوں میں جی. ماہی ہوں کئی جی. نام ہیں ایک سو سے زائد نام ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی آپ نے یہ کہا کہ حضور کو ایک نام بتاتے تو ہم مانتے ہوا تو, تو فرمایا کہ جو تعلق ہوتا ہے اس حوالے سے اس کا نام دیا جاتا ہے مسیحم عودیہ السلام آخری مسئلے ہیں ٹھیک ہے تمام مذاہب کا جب آپ مطالعہ کریں تو ہر مذہب میں آپ کو آخری زمانے میں ایک مسلح کے آنے کی پیشگوئی ملتی ہے ٹھیک ہے تو جو ہندوؤں میں ہے تو اس کا آنے والے کا نام کرشن لکھا ہے ٹھیک وہاں محمد نہیں لکھا یا مسیح مود نہیں لکھا یا عیسیٰ نہیں لکھا ان کے آنے والے کا نام کرشن ہوگا تو حضور نے بتایا کہ میں ہندوؤں کے لیے کرشن ہوں میں مسلمانوں کے لیے امام مہدی ہوں میں عیسائیوں کے لیے مسیح ہوں تو یہ دعوے جو ہیں ان کی مختلف حیثیتوں کو ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ورنہ شخصیت تو ایک ہی ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ صاف دل کو کثرت ایجاز کی حاجت نہیں ایک نشاں کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار سامعین اس کے ساتھ وقت یہ ہے کہ ہم اب آپ سے اس فریکوئنسی سے رخصت چاہتے ہیں ہمارا پروگرام تو جاری ہے شب بارہ بجے تک اور دس بجے سے ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں اے ایم 530 تھرٹی پر یہ فریکوینسی ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون سے ہم آپ سے اجازت لینے کے قریب ہیں ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے اور اے ایم فائیو تھرٹی پر شروع ہوگا شروع ہونے سے مطلب یہ ہے کہ یہ پروگرام یہی ہے اسی کا تسلسل ہے اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ہی رہیں گے یہ نمبر بدلے نہیں جائیں گے مصباح بلو صاحب اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود رہیں گے اور ایک گھنٹے ہم اور آپ براہ راست نشریات میں شامل ہوں گے جبکہ پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامصدہ اللہ تعالی تعالیٰ بے نصرالعزیز کے بیس جولائی کے خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے تو اب وہ وقت ہے جب ہم اپنی فریکوینسی اس سے ہٹا کر اے ایم فائیو تھرٹی پر لے کے جائیں گے اور اب سے ایک منٹ کے بعد ہمارا اور آپ کے ساتھ شروع ہوگا اے ایم پر ایک دفعہ پھر سٹوڈیوز کے نمبر بھی یہی رہیں گے مصباح بروس صاحب بھی میرے ساتھ موجود رہیں گے صرف ہمارا اور آپ کا جو فریکوینسی ہے جس رابطے کی وہ تبدیل ہو جائے گی تب تک سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے دو منٹ کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ Ahim Adiyah Zindamad Ahim Adiyah Zindamad Ahim Adiyah You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahim Adiyah Zindamad Ahim Adiyah Zindamad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 Ehmadiyyat Zindabad Ehmadiyyat Zindabad Ehmadiyyat Zindabad